آج پہلا ایپیسوڈ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ براہ راست سلسلہ انشاءاللہ شاء ہم ہر اتوار اور پیر کو یعنی اتوار کو اسی وقت اور پیر کو انشاءاللہ بعد اللہ نماز عشاء مدنی چینل پر براہ راست دیکھیں گے سلسلے میں ہمارے ساتھ ان شاء وجل ہمارے مفتی علی ازغر صاحب ہمارے ساتھ ہوا کریں گے اور حج کا سفر جو کہ یادگار رحمتوں بھرا اور ایک ایسا محبتوں بھرا سفر ہے کہ جس پر جانے کی تمنا ہر عاشق رسول کے دل میں ہوتی ہے مگر یہ سفر کیسے کیا جائے اس سفر کے بارے میں کیا کیا شرعی احکام ہیں ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں مرحلہ وار سنتے چلے جائیں گے مدنی پھول مفتی صاحب سے لیتے رہیں گے آپ کو بھی شامل کریں گے آپ اگر اس سال حج پر جا رہے ہیں آپ اگر اس سال حرمین طیبین کی حاضری کو جا رہے ہیں تو آپ ضرور ہمیں کال کیجیے اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے ان نمبرس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں بلکہ ہمارے یو کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے تو خوشخبری ہے کہ یو کے نمبر ہمارے پاس اب موجود ہے آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں کوشش کریں گے سلسلے میں آپ کی کالز کو بھی شامل کیا جائے آئیے ایک درود پاک کی فضیرت پر مشتمل حدیث پاک سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل سرات کی تاریکی کے وقت نور ہوگا اور جسے یہ پسند ہو کہ اسے قیامت کے دن یہ نور اور اجر و ثواب پورا پورا ملے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر بکثرت درود بھیجے سبحان اللہ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو جہاں کہیں دنیا میں ہیں آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے سلو ار الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ حج کے سفر کی تمنا ہر عاشق رسول کے دل میں ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو حج کی سفر کے فضائل کتنے ہیں حاجی کے لیے برکتیں کتنی ہیں آئیے کچھ فضائل ارض کر دوں تاکہ مزید شوق بڑھ جائے اور پھر مفتی صاحب سے آج ہمارے سلسلے کا ویسے موضوع سن لیجیے ہمارے سلسلے کا آج موضوع ہے حج کی تیاری پریپریشن آف حج تو ہم چاہیں گے کہ اگر اسی سلسلے سے اسی ٹاپک سے متعلق اگر آپ ہمیں کال کریں کہ حج پر جانے سے پہلے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے بلکہ پہلا سوال تو میں مفتی صاحب سے یہی کروں گا کہ یہ ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ کہ حج فرض کن لوگوں پر ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ اپنے طور پہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم پر حج فرض نہیں تو ہمیں آج انشاءاللہ اس پر بھی رہنمائی لینی ہے تو بہرحال حاجی کے بارے میں حاجی کے فضائل کیا ہیں حج کرنے کے فضائل کیا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے چار سو کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ذرا سوچیے میرے پیارسل بھائی اس کی اپنی تو انشاءاللہ اللہ خیری خیر ہونی ہے اس نے چار سو اپنے رشتے داروں کی شفاعت بھی کرنی ہے حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے سبحان اللہ ایک اور جگہ میرے اکالی ساتھ اسلام ارشاد فرماتے ہیں جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا اس کی پیشی نہیں ہوگی بہت سارے ہیں جی یقیناً آپ کا بھی چاہ رہا ہوگا یقیناً ہمارا دل بھی تڑپ رہا ہے اللہ تبارک مطالعہ ہمیں بھی اس مبارک سفر کی سعادت عطا فرمائے مفتی صاحب ماشاء مرحبا کہتے ہیں آپ کو ہمارے سلسلے میں یقیناً بہت سارے مدنی پھول ہم نے مرحلہ وار آپ سے لینے ہیں پہلے تو حضور یہ ارشاد فرمائیں ایک عشق بھرا ہی سوال کر لیتے ہیں کہ حج کا سفر یقیناً بہت سارے اسباب اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں مگر ایک عاشق چاہے وہ غریب ہو نہ پاسپورٹ ہو نہ ٹکٹ ہو اب وہ بھی جانا تو چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے یہ بھی ہمیں کچھ یہ بھی رہنمائی دینا کہ اب آپ یہ تو بتائیں گے کہ جو صاحب استطاحت تو وہ جائے جس کے پاس کچھ نہیں تڑپ وہ بھی رہا ہے ہر طیبین جانے کے لیے تو کیا پاسپورٹ ٹکٹ پیسے ہوں گے تو ہی مطلب سفر ہو سکے گا یا کوئی اور انداز بھی ہے الحمد الانبیاء سلیم اما بعد فعو زب اللہ مینشیطن الوجیم بسم اللہ الرحمٰیم غربا اور فکرا کی دعا لینے کا بڑا اچھا انداز ہے آپ کا ان کی طرف داری سے دعائیں ملے گی انشاءاللہ اللہ اللہ تو دل سے جو آہ نکلتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی آئے ہے آئے, سبحان اللہ تو اگر تڑپ ہو لگن ہو اور کنعت ہو یہ نہیں کہ مطلب کہ دوسروں کے مال کے ذریعے حج پر جانا چاہے آدمی واہ دل میں لگن ہو خودداری ہو تڑپ ہو قسمت میں لکھا ہے تو ضرور کی حاضری ہوگی نہیں لکھا تو پھر یہ ہے کہ اس کی نیت پر اسے ثباب ملے گا ماشاء کیونکہ حج پر کون جائے گا اور کون نہیں اس کا فیصلہ تو عالمی ارواح میں ہو چکا اللہ جب اللہ تبارک وطالعہ نے روحوں کو جمع کیا اور روایتوں میں آیا کہ میدان عرفات میں جمع کیا اس وقت ہو چکا پھر حضرت سیدنا ابراہیم علا نبی کی و علیہ سلاۃ والسلام نے تعمیر خانہ کعبہ کرنے کے بعد لوگوں کو پکارا حج کرنے کے لیے آؤ جس جس نے آپ کی صدا پر لبیک کہا جو موجود تھے وہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے وہ اور جو ابھی دنیا میں آنے تھے وہ انہوں نے عالم ارواح سے لبے کہا اللہ اللہ اللہ جس جس نے لبے کہا اس کے حصے میں حج کرنا لکھا گیا بات, بات چیزیں قسمت کی ہیں نصیب کی ہیں اور بات چیزیں جو ہیں وہ انسان کے تگودوں کے حوالے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یقیناً یہ محبتوں بھرا سفر ہے اور یہاں ہم نے کئی ایسے صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمیں بھی مشاہدہ ہوا مدنی چلے کے ناظرین کو بھی ہوا ہوگا کہ کروڑوں روپے ہیں ساری دنیا دیکھی ہے نہیں دیکھا تو مکہ پاک نہیں دیکھا مدینہ نہیں دیکھا اور ایسے بھی لوگ دیکھے جو بڑے غریب ہیں بظاہر ان کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں ہے لیکن ان کے بلاوے کی شمیل بنی اور جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے تو میرے مدریسل کے ناظرین مایوس نہیں ہونا ہے مفتی صاحب نے جس طرح کہا نا کہ تڑپ ہونی چاہیے لگن ہونی چاہیے ثواب تو اس میں ہے ہی ہے اور یاد مکہ اور یاد مدینہ حج کی دعا کرنا بھی تو فضیلت کا باعث ہے ان شہروں کی یاد میں تڑپنا بھی آپ کے دلوں میں مزید برکتیں لائے گا تو یقیناً اشکوں کو بہنے دیجیے گا التجاؤں کو بڑھنے دیجیے گا ضرور کرم کے راستے کھلیں گے امیر علیہ سنت کا وہ شیر مجھے یاد آ رہا ہے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں انشاءاللہ ضرور بلاوا آئے گا مفتی صاحب حج فرض کن لوگوں پر ہوتا ہے یقیناً یہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے لیکن کس طرح یہ فرض ہوتا ہے اس بارے میں ارشاد فرمائیں دیکھیے بقیہ عبادات کے مقابلے میں جی حج جامع عبادت ہے ماشاء یعنی یہ بدنی اور مالی تینوں عبادتوں کا مجموعہ ہے ایک حیثیت سے یہ مالی عبادت ہے ایک حیثیت سے یہ قولی اور بدنی عبادت ہے تمام انسان کی جو طاقتیں ہیں وہ اس میں استعمال ہوتی ہیں تو بنیادی تو اس کی جو شرط ہے وہ تو طاقت اور قدرت ہے مالی طور پر اور اس کے بعد جانے کی استطاعت ہے سدر شریع مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے اندر آٹھ شرائط بیان کی ہیں ماشاءاللہ پہلی شرط ہے اسلام مسلمان ہونا حج کے لیے بنیادی شرط ہے دوسری شرط ہے بلوغ بالغ ہونا فرض حج کی ادائیگی کے لیے شرط ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے نابالغی میں حج کیا اور بعد میں وہ صاحب استطاعت ہو جائے حج پر جانے کی قدرت حاصل ہو جائے تو اسے دوبارہ حج کرنا اس پر فرض ہوگا بالغ ہونے کے بعد حج فرض ہوتا ہے نابالغی میں کیا ہوا حج کافی نہیں نابالغی میں کیا ہوا حج نفلی حج ہے ٹھیک ہے اس کا اسے ثواب ملا اس کے نام اعمال میں ایک کثیر ذخیرہ حاصل ہوا ماشاء لیکن فرض حج ادا نہیں ہوا ٹھیک جو دوسری شرط جو ہے بالغ ہونا تیسری شرط ہے دارالحرب میں ہو تو یہ جانتا ہو کہ حج فرض ہے چوتھی شرط عکل ہونا یعنی ایک شخص جو ہے وہ بالغ تو ہو چکا ہے لیکن وہ پاگل ہے ٹھیک ہے مجنون ہے اس کے حوا سلامت نہیں ہے ٹھیک ہے اس پر بھی حج فرض نہیں ہوگا وہ بھی مرفوع القلم ہے یہ اس سے پہلے والی جو شرح بتائی تھی تھوڑی سی اگر اس کی وضاحت ہو جائے کہ دارالحرب میں ہو اور جانتا ہو کہ حج فرض ہے دیکھیں ایک شخص دارالحرب کے اندر ہے یعنی ایسی جگہ جہاں اسلام نہیں اس طرح کہیں گے دار الحرب کی جو تعریف فکانے کی ہے وہ جگہ ہوتی ہے عام طور پر کہ جہاں شاعر اسلام کی اجازت نہیں ہوتی ٹھیک جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی دارول ہر کی, کی ایسے گئی ہے. شاید بہت تھوڑے <تصفح> مقامات اب دنیا میں رہ جائیں ایک تعریف دوسرے اعتبار سے کی گئی ہے کہ جہاں کبھی اسلامی حکومت قائم ہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو اگر ہے میں رہتا ہے یہ شخص تو وہاں اس کا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حج فرض ہے اگر اب اس کو یہ پتا ہے تو اب اس پر حج فرض ہو گیا جبکہ دیگر شرائط پائے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک پھر آزاد ہونا یعنی پہلے غلام اور باندی کے دور ہوتے تھے تو اگر کوئی شخص غلام تھا تو اس پر حج فرض نہیں تھا چھٹی جو شرط ہے وہ ہے تندرستی تندرست ہو یہ بڑی ہی بنیادی شرط ہے اگر کوئی اندھا ہے اپاہج ہے پاؤں کٹے ہوئے ہیں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں یا اتنا لاغر ہے کہ سفر نہیں کر سکتا ٹھیک تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے کتنی آسانی ہے ہماری شریعت میں لیکن یہاں تھوڑی سی وضاحت مزید چاہوں گا کہ ایسا بیمار جس کو آج ہم شوگر کا مریض کہتے ہیں بلڈ پریشر کا مریض کہتے ہیں کیا کہ ان پر بھی یہ کوئی ایسی رعایت ہوگی دیکھیے اگر ایک شخص جو ہے وہ تندرستی اور مالی حیثیت جی یہ دو چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے بسا اوقات مالی حیثیت ہوتی ہے تندرستی نہیں ہوتی تندرستی ہوتی ہے مالی حیثیت نہیں ہوتی صحیح بسا دونوں جمع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے <coughs> تو اگر ایک شخص جو ہے وہ <coughs> مثال کے طور پر بڑھاپے میں آ کر اندھا ہو گیا ही. اور اس کے بعد اس کے پاس مال آیا پہلے وہ اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی ही. کہ وہ ہر ادا کر سکے غریب تھا مال آیا تو اس کی آنکھیں بھی جاتی رہیں اب تندرست ہونا بھی شرط ہے جو تندرستی ہمیں تن کی ہم نے دو تین چیزیں بیان کی اس پس منظر میں चीक चीक تو اب اس پر حج فرض نہیں ہے ٹھیک ہے اب بلڈ پریشر کا مرض لائق ہونا یا شوگر کا مرض لائق ہونا یا دل کا مرض لائق ہونا یہ ایسے امراض ہیں جس کی کوئی لمیٹڈ کیفیت نہیں ہے ٹھیک ہے اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے بالکل بسا اوقات جو ہے ان کی طبیعت بحال ہوتی ہے بسا اوقات گری ہوئی ہوتی ہے پھر دیکھنا یہ ہے کہ ان کا جو عارضہ ہے کب لائق ہوا ہے ٹھیک ہے مالی حیثیت کے بعد لائف ہوا ہے یا جب مالی حیثیت تھی اس کے ساتھ لائف ہوا ہے؟ پہلے پیسے تھے حج نہیں کیا اور تاخیر ہو گئی اور اب یہ مرض بھی آ گیا یہ دوسری صورت ہے ٹھیک ہے ہم وہ صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ جس پر اصلا فرض ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی ایک شخص جو ہے وہ اندھا ہے اپاہج ہے یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے اس کے بعد اس کے پاس مال آتا ہے ٹھیک ہے چپ پر حج فرض نہیں ٹھیک ہے اب اگر وہ صورت کے مال تھا اور اس کے بعد محتاجی آ جیسا کہ عام طور پر ایک رجحان ہے لوگوں کا سب کچھ ہوتے ہوئے حج نہیں کرتے بڑھاپے میں جا کر کرتے ہیں جی پتا نہیں سمجھتے ہیں کہ جب ہم حج کر کر آ جائیں گے جوانی میں تو ہمیں نیک بننا پڑے گا ہمیں یہ کام چھوڑنے پڑیں گے یہ کرنے پڑیں گے اگر یہ سوچ ہے تو اس پر عمل کر لیں بہت اچھی بات ہے سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ بہت سارے اصل میں ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ داڑھی بھی رکھنی ہے تو حج کر کے نماز کا پابند بننا ہے تو بھی حج کر کے جو یہ سوت کا کام ہو رہا ہے نا یہ بھی حج کر کے چھوڑنا تو ابھی نہیں کر رہا حج جب کرنا ہے جب اچھے خاصے پیسے بھی بن جائے زندگی بھی پوری تقریباً گزر گئی ہو تو اگر تو وہ صورتحال تھی کہ اس وقت جب مالش کے ساتھ پائی گئی اس حج چھوڑا اور بعد میں کوئی اور حرضہ لائق ہو گیا تو اب اس کا جانا تو واجب نہیں ہوگا لیکن حجے بدل کروانا واجب ہوگا حجے بدل کروانا کہ اس پر فرض ہو چکا ادائیگی اب اس حارضے کی وجہ سے فرض نہیں ہوئی تو حجے بدل کروائے یا وسیعت کر جائے ورسا جو ہے پھر اس کے مال کے تحت تاخیر کا گنا ہوگا اللہ شبہ ہوگا جی پھر ہے مالی استطاعت اب مالی استطاعت کے اندر دورے حاضر کے اندر جب فارم بھرے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت مالی استطاعت کا ہونا ضروری ہے اور مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ اس کے پاس ربی نور کے اندر مالی استطاعت ہوئی لیکن جب فارم بھرنے کا زمانہ آیا اس سے پہلے ہی چلے گئے یا یہ ہے کہ یہ صورت جیسے کچھ مہینے غور معلوم ہو رہی ہے یا یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب فارم بھرے جا رہے تھے تو اس وقت استطاعت نہیں تھی شوال میں ہو گئی اب شوال میں کوئی چانس ہی نہیں بس آپ کا چانس آ جاتے ہیں جی جیسے پاسپورٹ مانگ لیے جاتے ہیں آج کل تو ایسے حالات نہیں ہے ویسے کوٹا کم کر دیا گیا ہے بہت سارے کوشش ہے کہ کم حاجی آئے تو اس حوالے سے مالی سطح ایک بنیادی چیز مال ستا بھی اس ٹائم میں پائے جائے ٹھیک ہے کہ جب حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں حجیوں کے جانے کا وقت اچھا یہ بھی کئی ملکوں میں مختلف ہے جی کچھ ملک ایسے بھی ہیں دنیا میں جہاں لاسٹ مومنٹ پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کچھ ملک جیسے پاکستان ہے یہاں پر آلموسٹ رجب کے اندر اس کا شور مچنا شروع ہو جاتا ہے فارم ہے ہند کے اندر جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ رمضان اور بعض اوقات شوال میں بھی تیاری ہوتی ہے تو جیسا جہاں جس ملک میں عرب شریف میں اور عرب شریف کے اندر بالکل آخری دنوں تک ترکیب بن سکی ہے پھر یہ کہ کتنی کتنا مال ہو جی یہ میرا سوال تھا میرے ذہن میں کہ پیکج تو حضور تین چار لاکھ روپے سے لے کر دس بارہ پندرہ لاکھ روپے تک کے اچھا جو مہنگے پیکج ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ جناب قریب رہائش ملے گی جی خیمہ جناب قریب ملے گا جی اچھا ہوٹل ہوگا اچھا ہوٹل ہوگا فائیو سٹار ہوگا جی تو اس میں متوسط ہوٹل متوسط جو ہے وہ آسائش ٹھیک ہے یہ سب چیزیں پر جو قادر ہو مثال کے طور پر جو ساری عمر جو ہے وہ سفر کرنے کہیں جائے تو وہ آ, اکانومی میں جائے گا اب وہ سوچے کہ نہیں جناب بزنس کلاس میں جو ٹکٹ کے پیسے ہوں گے تو میں جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے اسی طریقے سے اب کوئی کسی کو دور رہائش جو مل رہی ہے پچاس ہزار ایک لاکھ روپیہ کم میں مل جائے گی جی اب یہ اس میں کہ جناب ہوٹل کی کھڑکی کھلے اور مجھے آپ نظر آئے یہ پیسے ہوں تو میں جاؤں حالانکہ یہ صحت مند ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے جی اور ویسے بھی جو ہے وہ نماز قریب اسی جگہ بھی ہوتا ہے ایک اور اضافہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ جانا پہلی بار ہے تو خاندان والوں کے تحفے بھی لانے ہیں کچھ ہڈی پیش کرنے ہوں گے کچھ سسرال والوں کو دینا ہوگا تو اس کے پیسے ہوں گے تو بھی اج بجا ہوں گے یہ بڑا پرانا رواج ہے باہر شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تائف وغیرہ کے پیسے ہوں تو وہ بھی شامل ہوں اس پر بھی استطاعت ہو وہ انکلوڈ نہیں ہوں گے تو ایک متوسط جو پیکج ہوتا ہے اس کی استطاعت ہو پھر یہ کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم 20 دن کے لیے جائیں ٹھیک ہے شارٹ پیکج کے لیے شارٹ پیکج ذرا مہنگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں کریں گے ٹھیک اگر یہ جو 40 دن کا پیکیج ہے اس پر جا سکتے ہیں پھر کچھ اور ڈیٹیلز ہیں مثال کے طور پر دو گھر ہیں ایک گھر کو بیچے ٹھیک ہے اسی طریقے سے بزنس سے پیسہ نکالنے کا مسئلہ ہوتا ہے جی جی اس کے بارے میں فکا نے لکھا کہ بزنس سے پیسہ نکالنے کا معاملہ کچھ تفصیل تلب ہے ٹھیک ہے دو صورتیں بنتی ہیں اتنا پیسہ نکال لے کہ جس سے وہ کاروبار چلایا جا سکتا ہو ٹھیک ہے یعنی مثال کے طور پر اس کا کام جو ہے وہ پچاس سے ایک لاکھ کے درمیان رولنگ میں چل سکتا ہے ٹھیک ہے تو بکیا جو پیسے ہیں وہ نکال کر حج کے لیے اہتمام کرے اور حج کرنے کو جائے یہ نہیں کہتی شریعت کہ آپ سارا نکال لیں اور کاروبار کرنے کے لیے کچھ بھی نہ بچے اللہ اللہ, اللہ یہ چیز ہے پھر جو ہے جب یہ چلا جائے گا پچیس دن کے لیے یا چالیس دن کے لیے اس کے پیچھے جو اہل خانہ ہیں ان کے لیے ضروری جو گزر اوقات کا سامان ہے کرایہ کا گھر ہے تو کرایہ یوٹیلٹی بلز یا کھانا وغیرہ ان تمام چیزوں کا خرچہ پیچھے چھوڑ کر جائے Allah Allah تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو میں ہیں یعنی بہت زیادہ سختی نہیں بلکہ سختی نہیں ہے بڑی آسانیوں کے ساتھ یہ بھی ہو یہ بھی ہو اور پھر اس طرح سفر کیا جائے یہاں مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائے کہ آپ نے کہا کہ کاروبار سے پیسہ نکالے تو کاروبار بیٹھ نہ جائے بیٹھ نہ جانا کا محفوم لوگوں میں بہت وہ ہے وہ وہی کہنے جا رہا تھا کہ پیسے تو نکلیں گے تو ڈسٹربینس تو ہوگی کاروبار اتنا رہے کہ یہ آ چلا سکے مطلب مثال کے طور پر آ کر کاروبار کرے گا تو کمائے گا ٹھیک اب ایک مثال ہے ایک شخص جو ہے وہ جس مارکیٹ میں کام کرتا ہے بیس ہزار روپے جب میں ہونا تو ضروری ہے ورنہ تو کچھ ملے گا ہی نہیں ٹھیک ہے تو اب اتنی رقم ہونا کافی ہے ٹھیک یہ آئے مارکیٹ میں بیٹھے ہفتہ کام کرے کمانا شروع کر دے ٹھیک اتنا کافی ہے اب یہ پچاس ہزار کماتا ہے مہینے کے اور بعد میں اگر کر کام کرے گا تو بیس ہزار کمائے گا اس ڈفرنس کی وجہ سے یہ نہیں جا رہا تو یہ خطاکار ہے ایسا ہوگا بھی نہیں ان حج کرنے پر جائے اللہ کی بارگاہ میں جائے یہ مبارک سفر کرے اور پھر کمی انشاءاللہ شاء روایتوں میں کہ حج کرو رسک بڑھا دیا جائے گا حج کرو غنی ہو جاؤ گنی اللہ کیسی کیسی روایتیں ہیں مطلب یوں سمجھیں کہ بشارتیں ہیں کہ اس سفر پر جا کر تو رسک میں برکت ہوتے ہی دیکھا ہے ہم <تصفيق> نے تو کئی ایسے لوگ دیکھے جو بڑی مشکل سے ایک بار حج پر پہنچے اور اس کے بعد کئی بار حج پر آ گئے یعنی ایسا سفر بھی ان کا ماشاءاللہ شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں میں فراوانی بھی کر دی تو بالکل اس میں سوچنا نہیں چاہیے مفتی صاحب سے اگلا سوال یہ بھی کریں گے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اسکرین پر نمبرز آپ کو دکھائے جا رہے ہوں گے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں حج کی تیاری آج ہمارا یہ ٹاپک ہے اور اس پر ان شاء اللہ لے رہے ہیں بچوں کی شادی بچی جوان ہونے والی ہے اس کی شادی کرنی ہے بچوں کی کفالت بھی کرنی ہے حج تو کر لیں گے لیکن یہ بھی تو ایک فرض ہے اس وجہ سے بھی ڈیلے کیا جاتا ہے اس بارے میں کیا فرض ہے دیکھیں ہر شخص کی علیحدہ انفرادی حیثیت کا اعتبار ہے جی مثال کے طور پر باپ ہے اور اس کے پاس 20-30 لاکھ روپے ہیں مالی حیثیت میں یہ بھی شمار کیا جائے گا لیکن بالفرض یہ پیسے اس کے بجائے گھر میں تقسیم ہے مطلب اس نے زیور بنوایا اور بیٹی کو گفٹ کر دیا قبضے میں دے دیا بیگم کے لیے جو ہے وہ زیور بنوایا اسے گفٹ کر دیا تو یوں ہر ایک کی ملکیت میں اتنا مال ہے کہ جس سے جس مجموعی طور پر ملا کر تو بڑی رقم بن جائے گی لیکن علیحدہ علیحدہ شمار کریں گے تو کسی پر بھی حج فرض نہیں ہوتا یہ دوسری صورت ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کم پائی جاتی ہے عام طور پر گھر کے سربراہ کے پاس ہی کی ملکیت میں سب کچھ ہوتا ہے اور اس پر حج فرض ہونے کے باوجود لوگ حج نہیں کرتے اچھا یہاں حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا اس کی کوئی وعید بھی ہے اس بارے میں کوئی پنشمنٹ بھی ہو سرکار ظالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو اور حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر ایمان چھن جانے کا خوف ہے اس, اس کی شرائع بیان کی کہ حج مسلمانوں کا شعار ہے پچھلی امرتوں میں حج کی فرضیت نہیں تھی مسلمانوں کو یہ نعمت عطا کی گئی یہودی حج نہیں کرتے تھے عیسائی نہیں کرتے تھے تو جس نے حج نہ کیا تو گویا کہ انہوں نے ان لوگوں کے طریقے پر عمل کیا اللہ اللہ ان لوگوں کا کام کیا جو مسلمانوں والا م... کام وہ نہ کیا حج کرنا اللہ اللہ, اللہ, اللہ یقیناً میرے پیار اسلامی بھائیو بہت سوچتے ہیں لوگ شاید آپ نے کئی بار سوچا ہوگا اگلے سال چلے جائیں گے اگلے سال چلے جائیں گے اگر استطاعت ہے جو جو شرائط بیان کی گئیں انتظار نہ کیجیے کیا پتہ زندگی وفا نہ کرے کعبہ مشرفہ کا دیدار مینا اور عرفات کی بہاریں مضدلفہ کی رات خدا کی قسم جو یہ دیکھ نا ان سے پوچھیے جب بھی ہج کے دن آتے ہیں تڑپ جاتے ہیں وہ یادگار لمحات ہوتے ہیں جلدی کیجیے پھر فرض اس میں تو تاخیر گناہ میرے آکا علی سلا اسلام کی عدی سے پاک ڈرا دینے کے لیے کافی اور پھر مدینہ نہیں جائیں گے مدینہ منورہ نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے میرے آکا کے در دولت پر جا کر اپنی جھولیاں بھر کے لائیں گے بچی کی شادی کے انتظار میں آپ گھر بنانا ہے آپ نے کچھ مسائل ہیں ارے اس کے در پر جا رہے ہیں کہ جو مسائل حل کرنے والا ہے ان وہاں سے جھولیاں بھری جاتی ہیں تاخیر نہ کیجیے اگر اس سال بھی رہ گئے ہیں اگلے سال کی ابھی سے نیت کر لیں انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا حضور یہاں بچے چھوٹے ہوں ماں کے لیے کیا حکم ہوگا کہ بچے چھوٹے ہیں دودھ پیتے بچے ہیں یا کہ کوئی رکھ نہیں سکتا اچھا چھوٹے بھی ہوتے ہیں کچھ بچے شرارتی بھی بڑے ہوتے ہیں کوئی نہیں رکھتا خاندان میں ان کو تو حالانکہ عمر بڑی ہے ان کی تو ان دونوں کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمان دیکھیے بچے تو ماں باپ کے ساتھ بھی چلے جائیں جی نانی کیا چلے جائیں جب وہ شرارت تو کرتے ہی ہیں جی یہ نہیں ہے کہ ماں باپ ساتھ ہوں گے تو شاید نہیں کریں گے لیکن وہ ماں کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے نا اب تو ماں تو چلی گئی جج پر اب سنبھالو بہرحال اس ادھر کی وجہ سے فرضیت تو ساقت نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب جن کے پاس رہیں گے ان کے ذمہ ہوگا کہ ان کو بلا شبہ ملے گا ان لیکن چھوٹے بچوں کے لیے کیا حکم ہوگا دودھ پیتے بچوں کے لیے دودھ پیتے بچے کی جو ہے اس کو ساتھ لے جایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور خرچہ وہاں لے جائیں گے تو وہاں بھی ڈیفیکلٹی دودھ چھڑوا سکتے ہیں اس کے لیے یہ چھڑوانا ہوگا بچے کی صحت پر اگر اثر نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو تو چھڑوا سکتے ہیں ٹھیک کیونکہ دودھ چھڑوانے کا جو معاملہ ہے مثال کے طور کو دودھ پلانے والا موجود ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور عرب میں تو یہ رواج تھا کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی ماں سے دور کر دیا جاتا تھا اور دائیاں دودھ پلایا کرتے تھے انہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحیح دیا مل گیا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ اور سے حلیمہ سادیہ رضی, رضی اللہ تعالیٰ کی عنا قسمت میں اسادت ملی تھی انہوں نے دودھ پلایا تو کوئی اور دودھ پلانے والا موجود ہے تب تو مسئلہ کافی آسان ہے ٹھیک ہے لیکن دودھ پلانے کے اسباب ہو سکتے ہیں اچھا یہاں مشورہ دوں گا مدری چنل کے ناظرین کو کہ اگر حج فرض ہو گیا ہے تو شادی کا انتظار بھی نہ کیا جائے اور اگر شادی ہو گئی ہے اور استطاعت ہے تو میاں بیوی بی شادی کے فوراً بعد ہی حج پہ چلے جائیں کیونکہ بچوں کے بعد واقعی مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر جانا تو پھر بھی ہے تو یقیناً یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں تمنائیں مزید بڑھ رہی ہیں شوق مزید بڑھ رہا ہے میں بھی دعا کرتا ہوں ہو سکتا ہے لاکھوں ناظرین ہمارے ساتھ ہوں آپ بھی دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے جو جو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ دیکھنے کو تڑپ رہے ہیں مولا ان سب کو یہ سفر نصیب فرمائے کچھ کالز لیتے ہیں سلسلے میں پھر آگے چلتے ہیں حج کی تیاری آج ہمارا موضوع ہے ابھی تک تو ہم نے کور کیا ہے کہ حج فرض کن صورتوں میں ہوتا ہے مزید آگے بڑھیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ, اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد آصف اتاری ہے بحبود مدینہ کراچی سرس پر مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال ہے میرا کہ جب ہم حج کے دوران طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ایج طواف میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا ہم اس طواف کے چکر کو کمپلیٹ کریں یا اسی دوران وضو بنا کے دوبارہ طباف کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ان بتائیں گے اگلی کال دے دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سلام و اللہ وبرکاتہ صاحب سے ایک سوال ہے دوران حج طواف کرنے کے دوران بعض لوگ جو ہے چینگم یا کچھ اور چیز جو ہے منہ میں رکھ کر چباتے رہے آیا کہ اس کے اس طرح کرنے سے حج پر کچھ اثر پڑتا ہے یا مکرو ہے برائے کرم اس کی وضاحت فرمایا اچھا طواف کے دوران چینگم یہ جی موتی صاحب کیا فرمائیں گے دو سوالات ہیں <تصف> <تصف> دیکھیے طواف کے لیے تہارت شرط ہے اور وزو ٹوٹ جانے پر طواف جاری نہیں رکھا جائے گا ٹھیک جا کر وضو کیا جائے گا دوسرا سوال کا جواب یہ ہے وزو کر کے پھر وہیں سے شروع کریں گے اس کی ڈیٹیل ہے چاہے تو شروع کر لیں ٹھیک دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ طواف جو ہے وہ مسجد الحرام میں سب سے افضل عبادت ہے یعنی نماز پڑھنے سے بھی افضل عبادت ہے ماشاء اللہ تلاوت ما شور مجید کرنے سے بھی افضل عبادت ہے تو یہ جب اتنا افضل کام ہے تو اب اس کے جو آداب اور اس کے جو تقاضے ہوں گے وہ بھی اتنے افضل ہوں گے تو ہرگز جو ہے وہ کچھ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ادا کرتے ہوئے طواف کیا جائے کچھ کھاتے پیتے طواف کرنے کی ہرگر اجازت نہیں ہے امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا یہاں طواف کے دوران موبائل فون کا استعمال وہ بھی مفتی صاحب بہت بڑھتا جا رہا ہے تو کیا کوئی ضروری بات ہو تو کرنے کی اجازت ہوگی دیکھیں طواف کے اندر تو نہیں ہوگی دنیا میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے دنیاوی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی احتیاط ہی بالکل بلکہ موبائل آف کر دیا جائے سائلنٹ کر دیا جائے یہاں آ, کئی بار پہلے بھی ارض کر چکا ہوں میوزیکل ٹیون اب مکہ پاک اور مدینہ طیبہ آپ جا رہے ہیں حج کی تیاری میں چلیں ایک تیاری یہ بھی لے لیجیے مزید تو مفتی بتائیں گے کہ اپنے اپنے موبائل فون کو ان میوزیکل ٹیون سے برائے کرم پاک کر لیجئے یہاں بھی عادت ہوتی ہے لوگوں کی اور چونکہ عادت یہاں بنی ہوئی ہوتی ہے موبائل کو پھر چینج کرتے نہیں ہیں ٹیون چینج کرتے نہیں ہیں اہم طواف کے دوران کعبہ شریف کے سامنے لوگ عبادت کر رہے ہیں اور کسی کے موبائل سے بہت بڑی آواز میں گانے کی ٹیون بچتی ہے میوزیکل ٹیون بچتی ہے آپ سوچیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک گنا ایک لاکھ گنا کے برابر ہے تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بےکار ہو جائے اور سب تواف کے دوران تو آپ نے کھانے سے منع فرمایا لیکن اگر مکہ پاک میں یا حرم شریف میں کبھی کوئی چیز کھانے یا پینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کھجور وغیرہ لوگ دیتے ہیں زمزم شریف پیئیں گے تو اعتکاف کی نیت وہاں بھی ضروری ہوگی مسجد الحرام شریف میں یا کسی بھی مسجد میں کوئی چیز کھانا یا پینا ہو تو اس کی اجازت اسی وقت ہے کہ جب اعتکاف کی نیت کر لی جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نوی شریف میں بڑے ہی عمدہ خط کے ساتھ ایک پلر پر لکھا ہوا ہے نوید یہ بابو سلام سے جب داخل ہوں وہاں بھی لکھا ہوا ہے تو یہ اسی لیے لکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے ماشاء تو وہاں چونکہ ہر پیر کو بڑے اہتمام کے ساتھ ماشاء اللہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی لوگ کو بھی جمعہ کو بھی بازو کا دستی پوچھتا ہے لیکن پیر کو تو ماشاءاللہ بڑا اہتمام ہوتا ہے ماشاء تو مسجد کے اندر کھانے پینے کی ضرورت نہیں احتکاف کی نیت کر لی جائے تو مسجد میں کھایا پیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا مفت صاحب اب آتے ہیں واپس اپنے موضوع کی طرف حج کی تیاری کیا تیاری کرنی چاہیے اس وقت لاکھوں لاکھ آزمین حج اپنے اپنے وطن میں ہوں گے تیاریوں کی کوششیں کر رہے ہوں گے کوئی بیگ خرید رہا ہوگا کوئی آرام خرید رہا ہوگا شریعت ہمیں کیا مدری پھول دیتی ہے تیاری کے حوالے سے پوائنٹس میں نوٹ کیے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ چھ چیزیں ہیں جس کا تعلق پریپریشن یا تیاری سے ہے وا بھائی آپ نے نوٹ کیے ہیں تو میرا خالی حاجیوں کو بھی نوٹ کر لینے چاہیے یا بھائی اگر آپ کے پاس بھی قلم اور کاغذ ہے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا نوٹ کرتے جائیں دیس امپورٹنٹ تھنگس اباؤٹ آف ہر ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ما اللہ پہلی چیز ہے ان مسائل سے آگاہی جن سے مس مناسکی حج کی ادائیگی درست ہو سکے با با تفصیل احسن میں ارض کرتا ہوں پھر دوسری چیز ہے فضائل مقامات و اراکین کا جاننا فضائل مقامات و اراکین کا, کا جاننا امید ہے ہمارے مدھیہ چیلنج کے ناظرین ساتھ ساتھ لکھ بھی رہے ہیں خاص طور پر وہ حضرات جو حج پر جا رہے ہیں نہیں جا رہے پھر بھی لکھنے کی اجازت دے دینا فیرس میں تو نام ہمارا بھی آ جانا لیں شاید بلاوا اجازت ہے جناب نمبر تین زیارات کو جاننا وہ تو دوسرا کیا تھا پہلی چیز ہے ان مسائل سے آگاہی جن سے مناسب حج کی ادائیگی درست ہو سکے ٹھیک نمبر دو فضائل مقامات و اراکین کا جاننا ٹھیک ہے نمبر تین ادعیہ و اذکار دعائیں دعائیں آسان دعائیں اور ازکار ٹھیک ہے نمبر چار عمومی آداب سفر ٹھیک ہے نمبر پانچ جذبات قلبی है اور है. سفر عشق کیوں کر ممکن ہے عشق نمبر چھ زاد راہ کی تیاری پہلی چیز ہے ان مسائل سے آگاہی جن سے مناسک حج کی ادائیگی درست ہو سکے اب تک ہم نے جو گفتگو کی کہ حج کن پر فرض ہوتا ہے اور کون حج کریں اور جن پر فرض ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں اور جو کر چکے ہیں وہ بھی کرتے ہیں نفلی حج بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ اور فرض حج بھی کر رہے ہوتے ہیں تو جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے خواہ وہ نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو شروع کرنے کے بعد وہ واجب ہو جاتی ہے ٹھیک ہر نماز کے لیے وضو شرط ہے ہر نماز کے لیے جو ہے وہ شرط ہے ستر عورت شرط ہے پھر نماز کے جو اراکین ہیں قیام رکو سجدہ یہ سب نمازوں کے لیے برابر ہے تو اسی طریقے سے حج کسی بھی قسم کا ہو خواج افراد ہو یا تمتو ہو یا کران ہو بہت ساری چیزیں تمام میں کامن ہیں تو پھر حج کے مختلف رکن ہیں مطلب اجزاء ہیں رکن سمراد وہ نہیں ہے شرط فرد یا واجب اجزا ہیں مثلا احرام ایک پوری بحث اور ٹاپک ہے طواف ایک الگ سجدہ گانا چیز ہے صحیح ایک پورا ٹاپک ہے الگ اور قصر وقوف عرفہ ایک پورا ٹاپک ہے رمی کے مسائل قربانی طواف زیارت تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان جو نام ذکر کیے گئے سب کے واجبات ہیں صحیح احرام کے اپنے واجبات ہیں طواف کے اپنے واجبات ہیں سعی کے اپنے واجبات ہیں رمی کے اپنے واجبات ہیں قربانی کے اپنے واجبات ہیں ان تمام مناسب کے اپنے ممنوعات ہیں کہ احرام میں یہ نہیں کریں گے طواف میں, میں یہ نہیں کریں گے سعی میں یہ نہیں کریں گے حلق و کثر میں یہ نہیں کریں گے وہ کوف میں یہ نہیں کریں گے رمی میں یہ نہیں کریں گے طواف زیرت میں یہ نہیں کریں گے پھر آگے پیچھے ہونے کے الگ مسائل ہیں جی مثال کے طور پر آپ دسویں دن تو زیادہ نہیں کر پا رہے آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے اب تو گہرواں دن آ گیا کریں یا نہیں کریں آپ نے جو ہے وہ رمی جو ہے بعد میں کی اور قربانی پہلے کر جی لی اب الگ مسائل شروع ہو گئے کہ جناب اب کیا کریں ایسا لگتا ہے کہ ہر قدم پر وہاں یاد آ رہے ہوتے ہیں سوال ذہن میں بڑھ رہے میں یہ اردو کر رہا ہوں کہ تین قسم کے مسائل ہیں ایک تو وہ مسائل ہیں کہ جس سے عبادت کی ادائیگی آپ کو کرنی ہے بھائی نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز میں جو پڑھے جانے والی چیزیں وہ سیکھتا ہے سورہ فاتحہ سیکھتا ہے سورہ اخلاص سیکھتا ہے روکو کا طریقہ سندھی کا طریقہ یہ ایک بنیادی شرط ہے تو تمام زائرین پر یہ لازم اور واجب ہے کہ یہ جو بنیادی معلومات ہیں حج سے متعلق یہ سیکھیں ماشاءاللہ کتب کا مطالعہ کریں رفیق الحرمین بہت عمدہ کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں بہار شریت کا چھٹا حصہ ہے اس کا مطالعہ کریں اسی طریقے سے تربیتی اجتماع ہونے جا رہا ہے اگلے ہفتے کو یہ شاید جی جی چھ سات آٹھ یعنی جمعرات اجتماع سے شروع ہوگا جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ یہ زبردست تربیتی اجتماع پورے طریقے سے شرکت کی جائے پھر پچھلے جو مذاکرے ہیں یا پچھلے جو سیڈیز ہیں ان کو جو وہ دیکھا جائے تو یوں ایک اہتمام کیا جائے کہ ہم نے جو بنیادی معلومات ہیں وہ سیکھنی ہے اور سمجھنی ہیں پھر اب دوسرا حصہ آ جاتا ہے تقدم و تاخر کا سب کچھ سیکھ کر گئے رمی یہ ہوتی ہے طواف یہ ہوتا ہے اور جناب طواف زیارت یہ ہوتا ہے اب وہاں جا کر حوادثات لاحق ہو گئے جیسا کہ میں نے مثال میں ارض کیا کہ رمی جو ہے وہ بعد میں کی اور قربانی پہلے دن کی پہلے دن پہلے, دن پہلے دن پہلے قربانی کر دی پھر رمی کر دی اب کیا کیا جائے حلق کیا ہی نہیں اور اپنا مطلب صحیح کی نہیں اور حل کروا دیا کئی لوگ ملتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہوتا انہیں کہ صحیح بھی کرنی ہوتی ہے اب کیا کیا جائے عورتوں کے حوالے سے مختلف مسائل آ جاتے ہیں جب حادث ہوں تو اب کیا کیا جائے یہ جداگانہ مسائل ہیں جس کا عام زائرین کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اچھے اچھوں سے ہوتا ہے تو وہاں جا کر پھر یہ کہ علماء کے نمبر ہوں یہاں کے علماء کے بھی نمبر ہوں خاص طور ہو، پر دارالفتا کے کال پر اویلیبل ہوتے ہیں اسلامی باد تاکہ ایسے حوادثات جب لائق ہوں لاکھوں ہزاروں لوگوں کو لاحق ہوتے ہیں تو وہ اپنی رہنمائی لے سکیں اور پھر ہماری کتابوں کے اندر فقہ انفق کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر جو مسائل بیان کیے ہوئے ہیں وہ مسائل مفروضی ہیں یعنی علماء نے پہلے سے ہی بیان کر دیا یوں ہو جائے تو یہ کرنا ہے یوں ہو جائے تو یہ کرنا ہے یعنی وہ انہوں نے صورتیں بنا بنا کے اس بنا بنا, بنا, بنا کے رکھا ماشا ہی ماشا ہی ماشا تو ماشا اچھی طرح اگر مطالعہ کیا جائے گا ڈیٹیل کے ساتھ ہی. تو کافی حد تک آپ کو ادراک ہو جائے گا کہ یوں ہو جائے تو کیا کرنا ہے پھر کتب فتح ہیں جیسے فتح فقی ملت ہے فتح فیض رسول ہے فتح رضویہ ہے تو ان کے اندر سوال جواب ہوتے ہیں لوگوں کے پوچھے ہوئے سوالات ہوتے ہیں تو ان فتح کے ذریعے بھی مختلف صورتیں لوگوں نے پوچھی ہوتی ہیں تو بندہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر سکتا ہے پریپریشن کر سکتا ہے تو یہ ایک حصہ ہے وہ اہم ترین بات آپ نے کی کہ اتنا اہم سفر ہے فرض کی ادائیگی پر جا رہے ہیں اور आ, مسائل نہیں معلوم جیسا لوگ کریں گے ویسا کر لینا نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے تو روزانہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو خود بھی نماز پڑھتے ہیں حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں دیکھتے ہی نہیں جی وہاں جا کر دیکھتے ہیں عجیب عجیب لطیفے اور عجیب عجیب معاملات سامنے آتے ہیں تو وکیناً میرے پیار اسلامیہ لاکھوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں چالیس دن کے لیے غالباً آپ سفر پر جا رہے ہیں کئی سالوں سے انتظار ہے سفر کا اور اس کو سیکھنے کے لیے کوئی وقت نہیں دینا الحمدللہ دعوت اسلامی نے انہی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ بھی شروع کیا احکام حجاب کا مدنی چینل لے کر آ رہا ہے اور پھر جو تین دن کا تربیتی اجتماع ہے پاکستان میں کہیں بھی ہیں آ سکتے ہیں تو ضرور آئیے فیضان مدینہ میں بہت سارے دور دراز کے شہروں سے لوگ حاجی بھی آ رہے ہیں جو ہم نے سنا ہے آپ بھی آ جائیں کہ بلا شیفتری کا تمیر علیہ سنت مفتیان نے کرام مبلگین تربیت کریں گے اور اگر نہیں آ سکتے تو تین دن مدنی چینل کے ساتھ ضرور گزاری بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا لیکن وقتی صاحب یہ گارنٹی تو نہیں ہے کہ تین دن انہوں نے یہاں جو سیکھ لیا ان کو سفر حج تک یاد رہے گا اپنے ساتھ کچھ کتابیں اور چیزیں بھی لے جانی پڑیں گی دیکھیے کوئی بھی اہم چیپٹر ہوتا ہے نا تو استاد آ کر ایک لیکچر رہتا ہے اس لیکچر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرمس ہوتی ہیں کنڈیشنز ہوتی ہیں نئے نئے الفاظ ہوتے ہیں وہ سامنے اس کی تفہیم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر بندہ جب خود اسٹڈی کرتا ہے تو سمجھ میں ہے اب رفیق کے شروع کے اندر ایک دی ہوئی ہے کوئی تیس چالیس سے زیادہ الفاظ ہیں کہ اس کا یہ استعلام اسے کہتے ہیں رمی کا ٹھیک ہے نا تو ایک تو ہے پڑھنا اب پڑھنے میں جناب بچے شروع کر رہے ہیں یا اور مصروفیات بھی ہے توجہ بٹی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا آ کر جب بیٹھتا ہے سیکھتا ہے تو پھر بندہ اس کو باقاعدہ اس کی تفہیم ہوتی ہے پھر تین دن کے بعد جب جا کر مزید اسٹڈی کرے گا تو اور زیادہ سے فائدہ ہوگا یعنی پیکیج بنا لیں اگر مفتی صاحب یہ سلسلے بھی دیکھتے رہے تین دن کی تربیتی اجتماع میں بھی آ جائیں سفر حج پر اپنے ساتھ رفیق الحرمین کوئی ایک کتاب اور بتائیں آپ اتنے سارے فتح بتائیں گے تو عموما دیکھیں یہ تو میں نے سفر میں لے جانے کے نہیں جی سفر سے پہلے ٹھیک ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان سے تیاری شروع ہو جائے اسٹڈی کرنے دیکھ کے لیے چیزیں ارض کی ہیں جی ماشاء تو سفر میں باہر شریف کا چھٹا حصہ چھٹا حصہ الگ سے مقتبت رمضان ہے ایک میں بھی یہ بھی لے جائیں رفیق الحرمین لے پہلی بنیادی ضرورت ہے وہ پوری کی گئی ہے آخر میں سوال جواب بھی ہیں باہر شہر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ ہے اگر چیز کا سمجھنا ذرا مشکل ہو سمجھنا تھوڑا سا اردو اس کی تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے عام لوگوں کے لیکن برکت کے لیے بھی ساتھ لے جائیں اور اب یہ پہلا ابھی تو کا پہلا چل رہا ہے ایک اور کتاب ہے مختلف مدینہ کی حج کا طریقہ بہت ہی مختصر طریقہ ہے سب سے پہلے وہ پڑھیں طریقہ یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے مختصر طریقہ پڑھیں پھر رفکل حرمندر پڑھیں پوری پڑھ لی ایک اور کتاب بھی مجھے حضور کرنے بہت خوبصورت کتاب امیر علیہ سنت نے عطا فرمائی ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات تیس مفتی صاحب کے اگلے مدنی پھولوں میں ایک ہے بھی رکت قلبی والا مدنی پھول وہ جب آئے گا تو مفتی صاحب مزید مدنی پھول دیں گے یہ واقعی وہ کتاب ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھتے جائیں اور دقت تاری ہو جاتی ہے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے کس طرح عاشقان رسول نے حج کیا اور یہ انشاءاللہ آپ کے ذوق کو بڑھائے گی کتاب انشاءاللہ شاء یہ کتابیں خرید لیجیے کچھ کچھ زیادہ بھی لے لیجیے اچھی نیتوں کے ساتھ وہاں کسی حاجی کو پیش کر دیجیے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں ہمارا سلسلہ یہ ایک مہینے کے قریب جاری رہے گا انشاءاللہ اس میں بھی ہم ایک ایک ٹاپک کو لیں گے کل ہم احرام کے ٹاپک کو لیں گے رات شاء اللہ احرام پر پوری ہم گفتگو کریں گے کالے بھی لیں گے تو یوں جو ہے یہ بھی ایک رہے گا لیکن اگلے اتوار شاید نہ ہو اگلی اتوار ہاں ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن اگلی اتوار چونکہ حج تربیتی اجتماع جاری ہوگا ہم اعلان کر دیں گے انشاءاللہ مدنی چینل پر کہ وہ سلسلہ ہوگا یا نہیں لیکن کل انشاءاللہ ہم احرام کے ٹاپک پر کل رات تقریبا مفتی صاحب سوا نو بجے نو بجے, بجے ساڑھے آٹھ شاہ ہو گئی یہاں پر تو ہم انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے مجھے کنفرم کر دیجیے گا کل کا ٹائم کیا ہے تو ہم ان اعلان کر دیں گے جی مفتی صاحب کنٹینیو یہ تو تھا چھ چیزوں میں سے پہلے اور یہ بہت اہم ہے بغیر جاننا بیگ لینے کو سوٹ سلوانے کو احرام کے چادر کی تیاری سمجھتے ہیں یہ حج کی تیاری ضرور ہے لیکن اصل تیاری تو یہ ہے اس کی جو غلطیاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹیوشن لے کر بھی سیکھنا پڑے بالکل سیکھنا چاہیے تو بھی سیکھنا لازم ہوگا جائیں منت سماجت کریں جو لوگ سکھا سکتے ہیں کہ ہمیں سکھائیں اچھا ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشن اور ادارے تربیتوں کا اہتمام کرتے ہیں ایک روزہ تربیت <coughs> دو روزہ تین روزہ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک ہفتے کی بھی تربیت رکھی جائے وہ کافی ہو <coughs> حج ایک بہت ڈیٹیل طلب باب ہے اس میں, اس میں یہ بھی بہتر ہوتا ہے کہ حج کیا جائے کسی صحیح القیدہ عاشق رسول عالم دین کے ساتھ جو سفر پر بھی ساتھ ہو کیونکہ منا جانے سے پہلے پھر ایک تربیت ہو جینا جی میں تربیت تو عرفات میں کیا کرنا ہے عرفات میں تربیت تو مزدلفہ میں کیا کرنا ہے تو اس کی بات ہی اور ہوتی ہے کیونکہ اتنا ایک, ایک پریشر ہوتا ہے حاجی پر کہ سب بھول جاتا ہے اصل گا میں ہے ہماری مطلب کہ عوام کا ایک طبقہ جی سرکاری اس کی جا ہوتا ہے جی اس کا کوئی پورے حال نہیں اللہ, ہوتا اللہ اللہ جس کی داری بڑی ہوتی ہے اس کو مول بنا دیتے ہیں ٹھیک جی ہے وہ بھی بےچارہ پہلی دفعہ جا رہا ہوتا ہے کوئی مزدور ہوتا ہے یا نوکری پیشہ ہوتا ہے اسے تو کچھ نہیں پتا ہوتا جی تو جتنی تیاری یہاں ہو سکتی ہے نا صحیح کہہ رہے ہیں پھر بلکل بلکل گزرا है. وقت ہاتھ آتا نہیں اچھا پھر ایسے ہیں کہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم وہاں گئے ہیں ہم نے یہ کمی محسوس کی کسی کو آ کے مشورہ دے دیں لوگ سمجھتے ہیں جو سب کر رہے ہیں تو ہم نے کر لیا کافی بالکل انہوں نے مانا کتنی سنتیں چھوڑیں کتنی واجبات چھوڑے کتنی سنتیں دم چھوڑی ہمی. دم کا تو تصور ہی نہیں ہوتا لوگوں हाँ. پر دم بھی کوئی چیز ہے یہ بس یہ جملہ کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں بہرحال واقعی یہ بہت سینسٹو بات ہے اسی ٹاپک پر بہت بات کی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ اس کو جب آپ تین دن کے تربیتی اجتماع کو سنیں گے یا شرکت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی کتنی چیزیں تھیں جو سیکھنی تھی تو اس اجتماع میں بھی آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے کالز جو آپ کچھ لے لیں پھر انشاءاللہ شاء آپ سے جی جی ارشاد اچھا نہیں ایسا نہ کریں ہمارے ناظرین بھی تو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی جی آپ پہلے مدنی پوری پورا ایک ٹاپ ایک مدنی پل پورا ہو گیا چلیں کال دے دیجیے میرا سوال یہ ہے کہ ایک جوان اسلامی بھائی جس سفید حج کے پیسے اور اس کے اوپر نکاح بین فرض ہے اگر وہ نکاح نہیں کرواتا تو کبھی امکان ہے کہ وہ گناوں میں مبتلا ہو جائے گا آیا وہ اب حج کرے یا نکاح کرائے ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو ہم ادھر بول رہے ہیں ہم یہاں پہ وہ حج کی تیاری کر رہے ہیں اگر کرتے گئے قرض ہو یا حج کر سکتے ہیں قرض ہو تو حج کر سکتے ہیں اچھا یہ آپ کا سوال ہے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں آپ کو مطلب صاحب وہ جو پہلے ایک سوال تھا ہمارے اسلامی بھائی کا طواف میں وزو ٹوٹ جائے تو رفیق الحرمین میں امیری علیہ صدیت نے اس نے بڑی تیاری کی وضاحت عطا فرمائی ہے کہ اگر طواف کے اندر وزو ٹوٹ جائے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ کہاں سے تباب شروع کرے چاہے تو ساتوں پھیرے نئے سرے سے شروع کریں اور یہ بھی اختیار ہے کہ جہاں سے چھوڑا وہیں سے شروع کریں چار سے کم کا یہی حکم ہے چار یا زیادہ پھیرے کر لیے تھے تو اب نئے سرے سے نہیں کر سکتے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کرنا ہوگا حجر اسود سے بھی شروع کرنے کی ضرورت نہیں وہ آپ نے فرما دیا تھا کہ کچھ تفصیل ہے تو میں نے کہا میں تفصیل اس کا دوں جی صاحب کیا فرمائیں گے شادی کرے آج کریں حج کے لیے ضرور لاکھوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے شادی کے لیے سوائے مہر کے لاکھوں روپے کی ضرورت نہیں ہوتی ولیمہ بھی تو کرنا نا صاحب نہ شادی کے لیے ولیمہ شرط ہے نہ شادی کے لیے جو ہے وہ جہیز شرط ہے نہ بری شرط ہے جوڑے سلوانے ہوں گے زیور دیں یہ کوئی چیزیں شرح ضروری نہیں ہے <coughs> کہ ان کا حساب لگائیں اور پھر یہ کہیں کہ اچھا شادی کرو حج چھوڑ دو صحیح ہے پھر نکاح کی استطاعت کی بات آئی تو شریعت متعرہ نے وہ جو جذبات ہیں اس کے تدارو کے لیے اور طریقے بتائے ہیں ٹھیک ہے روزہ رکھنا جو ہے وہ ان جذبات کو ٹھنڈا کرنے کا ایک طریقہ ہے थीज़. اپنی نظر کی حفاظت کرنا اور اپنی صحبت کو بہتر کرنا یہ تمام طریقے ہیں تو اگر استعد ہے اتنی رقم موجود ہے تو حج کیا جائے یعنی حج بھی کیا جا سکتا ہے کہا جائے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے جو آپ نے پتا خرچہ ہی نہیں ہے نکاح دونوں کیا ہم نے جو اتنے سارے خرچے خود سے بنا لیے ہیں، وہ بلکہ وکالت لے کر چلا جائے اپنا نکاح وہی کروا دیا مدینہ شریف میں نکاح طریقے سے ہمارے یہاں گھر ہوتی ہے دولہا اسٹیج پر ہوتا ہے تو اس طریقے سے لڑکا بھی وکالت سکتا ہے ٹھیک ہے وہی نکاح ہو جائے وہی نکاح بھی ہو سکتا ہے بھائی یہ تو ٹوین ون ہو گیا یعنی بلیما شرط نہیں ہے لیکن سنت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ حجھو دس بارہ دیگے پکائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک پتیلے میں چاول پکا کر کھلا دیے اپنے مہمانوں کو ماشاء تو یہ بھی ولیمہ ہے ماشاء اللہ ماشاء دوسرا سوال تھا قرض ہو تو حج کر سکتے ہیں زکات کی طرح لوگوں میں کانسپٹ یہ بھی ہے کہ لاکھوں لاکھ موجود ہوں گے ہزاروں کا قرض ہوگا تو یہ سمجھیں گے ہم پر تو قرضہ ہے پچاس لاکھ موجود ہیں اور ایک لاکھ کا قرضہ ہے تو بھائی ایک لاکھ نکال کر انچاس تو بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو صرف قرضہ ہونا فرضیت کو ساکت نہیں کرتا دیکھا جائے گا کہ مالی استطاعت کا جب حساب لگائیں گے تو اگر تو قرضہ اتنا ہے کہ اس کو نکال کر استطاعت باقی نہیں رہتی ٹھیک ہے تو حج فرض نہیں ہوگا ٹھیک ہے ورنہ تو اچھا جو حج کے لیے پیسے چاہیے یہ زکرات کی طرح اس پر بھی ایک سال گزرا ہونا ضروری ہے اچھا جی نہیں وہ جو وقت آیا فارم جمع کروانے کا اس وقت ہے تو حج فرض ہو جائے گا ٹھیک ہے صاحب اگلے مدنی فول کی طرف اب ہم چلے گئے مطلب سفر حج اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہم سب کو نصیب کرے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ناظرین انہیں بھی نصیب فرمایا اب دیکھیے ہر چیز کا کی حرص ہوتی ہے مال کے حوالے سے مال والے چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مل جائے علم والے چاہتے ہیں کہ ہمیں علم زیادہ سے زیادہ مل جائے تو ایک ظاہر جو سب کچھ چھوڑ کر حرمین طیبن پہنچا ہے اور اس نے پچیس دن بیس دن یا چالیس دن وہاں رہنا ہے تو اس کے اندر ایک ہرس ہونے چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤں اب زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا ایک مدنی پھول یا ایک پریپریشن اور تیاری جو سے کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ جو حج کے اراکین ہیں جیسے احرام ایک جز ہے صحیح ایک جز ہے ہم نے مسائل کے حوالے سے سیکھ لیا کہ صحیح کے بارے میں سے یہ سیکھنا پڑے گا کہ صحیح جو ہے اس کے یہ واجب ہیں یہ ممنوعات ہیں ٹھیک ہے کے یہ واجب ہیں یہ ممنوعات ہیں طواف کے یہ واجب ہیں یہ ممنوعات ہیں یہ چیزیں اپنی جگہ پر دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کی فضائل بھی جانتا ہو ٹھیک ہے بھائی حج کرے گا تو مطلب مثال کے طور پر خانہ کعبہ کے یہ فضائل طواف کے یہ فضائل خانہ کعبہ کو دیکھنے کے فضائل یہ ہیں کہ جناب ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں روزانہ ساٹھ طواف کرنے والوں کو ماشاء 40 چالیس نماز پڑھنے والوں کو اور بیج صرف اسے ملتی ہے جو خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اگر اسے اس پتا ہے کہ جناب یہ فضیلتیں خانہ کعبہ کو دیکھنے کی اے تو اے اے اے پھر اس کے دیکھنے کا انداز ہی اور ہوگا آپ زمزم سب ہی پیتے ہیں اگر اسے پتا ہو کہ حدیث میں فرمایا گیا ما و زمزم لیما شوری با لو جس کام کے لیے پیا جائے جو مقصد دل میں رکھ کر پیا جائے وہ پورا ہو جائے, جائے گا تو پھر اس کا ایک انداز ہی نرالا ہوگا منا پہنچے تو اسے مینا کی فضیلت پتہ ہو مینا کی فضیلت کیا ہے وہ hmm. جو تین چار دن ہے اس کی فضائل کیا ہیں ارفا کے فضائل کیا ہیں اور طواف کے کیا فضائل ہیں وہادت سمجھ کر مسجد حرام کے کیا فضائل ہیں مسجد نبوی کے کیا فضائل ہیں پھر جو مقامات ہیں اور دیگر ان کے کیا فضائل ہیں تو یہ فضائل کا بھی مطالعہ کیا جائے پریپریشن اور تیاری کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے جب یہ چیزیں ذہن میں مستظر ہوں گی نا ہمارے کیا ہوتا ہے کہ لوگ وہاں جا کر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت کمی رہ گئی ہے اور وہاں جا کر لگتی ہے پیاس اور اس پیاس کو بجانے کا ایک ہی دامن ساتھ ہوتا ہے یا تو ٹیکسی والے زیادوں پہ لے جاتے ہیں یا جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں اپنا ٹریول ایجنٹ وہ زیارتوں پہ لے جاتے ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کچھ نہ مطلب اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر پیاس کتنی ہوتی لوگوں کی اور وہ جو زیارتیں کروانے والے ہیں وہ بھی بس اللہ حافظ کا بعض تو ٹھیک ہے صحیح بتاتے ہیں لیکن بعض اتنا غلط بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس جگہ کی یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے حالانکہ اس کی کوئی ذکر ہی نہیں سنا ہوتا نہ کہیں پڑھا ہوتا زیارت ہے تو وہ مشہور کر ہیں جو کہیں اب رہی بات یہ کہ جو اتنی ساری باتیں بیان ہو گئی کہ ہمیں پتا ہو کہ جناب کیا فضیلتیں ہیں کیا فوائد ہیں کیا سمراعت ہیں تو یہ پتا کیسے چلے پہلے مدنی پھول پہ آنا پڑے کہاں سے پڑھیں جی تو میں آج مکتبات المدینہ کے کتاب ساتھ لایا تھا دکھانے کے لیے یہ جنت میں لے جانے والے عمال ماشاء اس کے اندر پورا حج کا ٹاپک ہے اللہ ارے سبحان اللہ تو اس کے اندر جو یہ چیزیں میں نے ارض کی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف ابواب ہیں یعنی حج کا پورا باب ہے پورا باپ ماشاء اس کے اندر سئی کے, کے فضائل زمزم کے فضائل اس کے اندر جو ہے وہ طواف کے فضائل مینا کے فضائل یہ سب چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہیں تو ایک نظر ان کا بھی مطالعہ کر لیا جائے اور اگر پوری کتاب نہیں لے جا سکتے تو کم از کم جو ہے وہ یہ جو ایک چیپٹر ہے اس کی فوٹو کاپی کروا لیں اور اس کی فوٹو کاپی کروا کر اپنے ساتھ لے جائیں اور وہ میں نے جو ارض کیا نا کہ وہ جو آشقان رسول کی 130 سو اس میں بھی امیر السنت نے ان زیارتوں کے بارے میں بھی اور بہت ساری چیزوں کے حضرت عصفت کے حوالے سے بہت آسان انداز میں بھی مدرف الطا فرمائے تو ماشاء تو دو دو کتابیں ہمارے لیے ہو گئی مدینہ مدینہ ہو گئی دیکھیے مکہ سے پیرل چل کا جانے کا ثواب ماشاءاللہ عمرہ کرنے کا ثواب حج کے دوران فوت ہونے کا ثواب مال خرچ کرنے کا ثواب تلبیہ پڑھنے کا ثواب جی طلبیہ سب پڑھتے ہیں پتہ لے گا تلبیہ پڑھنے کے فوائد کتنے ہیں اس ثواب کیا ملے گا اور کیا فضائل آئے ہیں تو پھر ایک اور انداز ہوگا اس کا پھر جو ہے وہ طواف کا ثواب استعلام کا ثواب تو یوں بہت ہی عمدہ فضائل اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں پرانے بزرگ ہیں لکھ, کتاب لکھنے والے جی اس کا ترجمہ المدینہ المیہ نے کیا ہے اگلے بدری پھول کی طرف سے جی تیسرا جو پیاری کے حوالے سے نقطہ ہے وہ ہے کہ دعائیں اور اسکارس جو سمجھیے کہ روح کی غذا ہے اور وہاں جا کر انسان قدم قدم پر دعائیں مانگتا ہے اور ایسی بھی کیفیت آتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کیا مانگوں جی تو پہلے سے ہی اپنی دعاؤں کی تیاری کی جائے آ, رفیق الحرمین کے اندر طواف کے حوالے سے دعائیں موجود ہیں کہ طواف میں پہلے طواف میں کیا پڑھنی ہے دوسرے میں کیا پڑھنی ہے تیسرے میں, میں کیا پڑھنی ہے تو ان کو پہلے سے ہی مطالعہ کر لیں <تصف> ان کو تاکہ ان کی روانی آ جائے پھر یہ ہے کہ آ, صفا اور مربع پہ پڑھنے کی دعائیں ہیں پھر مسجد حرام شریف میں داخلے کی دعائیں ہیں کعبہ شریف پہلی نظر دیکھنے کی دعائیں ہیں مکہ شریف داخل ہوتے وقت کی دعا ہے پھر خاص طور پر عرفہ کی رات نو ذی کی رات نوی شب کتنی عمدہ شب ہے دعائیں مغفرت ہے شب مغفرت ہے تو اس رات کیا پڑھنا ہے اس کی بھی دعائیں آتی ہی ہیں دعائیں شب عرفہ آتی ہیں تو یوں ایک تو وہ دعائیں جو مسنون دعائیں مذکور ہیں تمام مقامات کی ان کو جمع کرے ان کا مطالعہ کرے اپنے ساتھ لے جائے اس طریقے سے اپنے ساتھ کپڑے اور دیگر چیزیں رکھ رہا ہے हुँ. اس طریقے سے دعاؤں کی کتابیں بھی رکھ لیں دعا جو ہے نا صاحب اس میں یقیناً ایک انسان کا اپنا شوق ہوتا ہے لیکن اگر اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہونا یہ عربی دعاؤں کے اندر جو مانگا گیا ہے نا میں نے دیکھا کہ ہم اردو میں تو وہ مانگتے بھی نہیں نا وہ انداز میں آ سکتا ہے اتنی رقط آپ پر تاری ہو جائے گی اگر آپ امیر سنت کی جو کتاب رفیق الحرمین میں جو ساتھ کم از طواف کے چکر کی جو دعائیں اگر ان دعاؤں کو گھر پہ ابھی بیٹھ کے آپ کھولیں اور اس کو ترجمہ پڑے تو مدینہ مدینہ اور پھر جس طرح موفی صاحب نے اتنی ساری دعائیں بتائیں اگر یہ ساتھ ہوں گی اور اس کا ترجمہ بھی ذہن میں ہوگا اللہ نے چاہ دقت مدینہ مدینہ ہو جائے گا اب دعا تلفظ بھی بال اسلام کے درست نہیں ہوتے عربی پڑھنا بھی نہیں آتا پڑے تو کیا کریں ہم تیاری پہ گفتگو کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جو ایسے ہیں کہ دو چار دفعہ پڑھیں گے تو آ جائیں گی اس کی بھی تیاری کریں اچھا اور اگر نہیں کر سکتے تو وہ پھر کون سی دعا پڑھیں دیکھیے دعا ایک طبقہ ہے جسے نازارہ بھی نہیں پڑنا آتا ٹھیک ہے اور وہ جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے ایسے موقع تمام مواقع پر درود پاک پڑے ٹھیک ہے درود پاک پڑھتے اللہ اللہ اللہ اللہ جو بھی اسے دعا اردو میں آتی ہے وہ مانگ لیں وہ مانگتا ہے ماشاء اللہ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد کچھ کال لیتے ہیں جی پھر مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے سلسلے کا ٹائم بڑھا دیا ہے تاکہ آپ کے مدنی پھول انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے تو آج کالز بھی لیں گے اور انشاءاللہ شاء مدنی پھول بھی کمپلیٹ کریں گے تاکہ حج کی تیاری سے متعلق ہمارے مفتی صاحب جو چھ مدنی پھول لے کر آئے وہ ہم نے پورے سننے ہیں آج انشاءاللہ جی وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ شیخ محروب میں ناگپور انڈیا سے بول رہا ہوں میں یہ بول رہا تھا کہ صاحب جس کے پاس حج کا پیسہ ہے مگر اس کا نمبر نہیں لگ رہا ہے تو اس کے لیے پھر حضرت کا کیا مطالعہ ہے یہ معلوم کرنا تھا انٹرسٹنگ کوشچن ان شاء اللہ اس کا جواب دیتے ہیں تاج پور سے آپ نے کال کیا دوسری کال دے دیجیے میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں جدا سے میں نوید بات کر رہا ہوں کام حج میں میں نے یہ کال دیکھی ہے ابھی وہ لائف شاللہ پروگرام اس کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ میں نے اگر اپنی اگر میں نے اپنی والدہ کا حج کرنا ہے اس کی نیت کیا ہوگی کیسے اس کی نیت کی جائے گی کیسے مطلب اس کی نیت کے بارے میں پوچھنا ہے ان شاء اللہ یہ دوبارہ کال کر کے بتا دیں کہ والدہ زندہ ہے یا نہیں ٹھیک اور ان پر حج فرض ہے یا نہیں ٹھیک تو زیادہ بہتر ہو ٹھیک ہے یہ جدہ شریف والے اسلام اگر سن رہے ہیں تو دوبارہ کال کیجئے یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ حیات ہیں یا دنیا سے پردہ فرما چکی جی تو حج فرض ہے یا نہیں یا وفات پا گئی ہیں جب بھی ان پر حج فرض تھا یا حج فرض تھا یا نہیں ٹھیک ہے یہ بتائیے تاکہ پھر اس کا جواب اور دیا جا سکے ایک اور کال دے دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں سوال یہ ہے کہ ایک میں سعودی میں رہتا ہوں اور یہاں سے عمرہ پڑھ چکا ہوں پڑھ سکتا ہوں عمرہ کر چکا ہوں حج کر سکتا ہوں یہ مفتی صاحب غالب نش رہتے ہیں ہاں یہ کہاں رہتے ہیں یہ جب تک آپ نہیں بتائیں گے اور عمرہ کب کیا تھا یعنی یہ حج کے دنوں میں شوال رمضان کے بعد کیا یا پہلے کیا یہ دو چیزوں کی میرا خیال آپ کو وضاحت کرنی ہوگی تب ہی جواب آپ کو میرا خیال میں مل سکے گا تو پہلے ہی سوال کا جواب تاجپور انڈیا ناگپور سے صاحب. ایسے تو ہے لیکن نظر نہیں آ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے بعض سالوں میں اس سال شاید سرکاری اسکیم میں نہیں ہوا جن لوگوں نے درخواست سب کی ہو گئی سرکاری اسکیم میں جو لوگ جمع کرواتے ہیں تو وہاں کل اندازی کا چانس ہوتا ہے ٹھیک تو مثال کے طور پر سرکاری اسکیم میں تین لاکھ روپے لگیں گے کسی کے بعد تین لاکھ روپے ہیں زیادہ نہیں ہیں اور پرائیویٹ والے جو ہے وہ چار لاکھ لیں گے تو جب تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے سرکاری میں چانس لیں ان کے پاس تو پرائیویٹ والوں کے جو حج پیکج ہیں اتنے پیسے نہیں پیسے है. نہیں ہیں لیکن اگر کوئی ہوشیار آدمی ہونا تو नहीं. ایسے حج جو ہے وہ کاروبار وغیرہ کو ڈھونڈ لے گا کہ جو اتنے میں کروا دیں اتنے مختلف ریٹ ہوتے ہیں, ہوتے ہیں یعنی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس تین کیا پانچ دس لاکھ روپے اویلیبل ہیں اگر وہ جاتا ہے پرائیویٹ سے تو یقینی ہے کہ اس کا فارم ریجیکٹ نہیں ہوگا اور جاتا ہے سرکاری سے تو پتہ ہے قرآندازی ہوگی تو ایسے موقع پر اسے قرآن والے آپشن کو اختیار نہ کرنا واجب ہوگا یعنی جس کے پاس استطاعت ہے وہ پھر وہ والا پیکج بالکل ٹھیک اچھا اس سال حساب ذرا الٹا ہو گیا ٹھیک ہے سرکاری سال جب سب فارم بھرے جا چکے اور پتا چلا کہ جناب بیس فیصد کوٹا کٹے گا جی تو سرکاری والوں کو کوٹا حکومت نے نہیں کاٹا پرائیویٹ والوں کو کوٹا کاٹ دیا हुँ. اور بہت سارے لوگوں کے فارم واپس آئے بہت سارے رہیں گے لیکن اب اس میں ان کا قصور تو نہیں کرائے گا جن پر حج فرض تھا انہوں نے جمع کرایا یہ سیم مسئلہ ہے جو انہوں نے ناگپور سے پوچھا ہے کہ انہوں نے جمع کروایا مطلب کہ نام نہیں آیا ان کا جی تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی فارم جمع کرائے اور نام نہیں آئے ان پر حج تو فرض ہو چکا ٹھیک ہے کہ استطاعت پائی گئی ٹھیک ہے اب آئندہ سال کریں گے ان شاء اللہ ایسے آوار ضات ہو جاتے ہیں جیسے اپاہج ہو جاتے ہیں اتنے بوڑھے مارے آ جائے یا عورت ساتھ تھی اور اس کا محرم انتقال کر جاتا ہے اگلے سال تک ٹھیک ہے تو اب انہیں حج بدل کروانا واجب ہوگا ان پر ٹھیک ہے لیکن حج بدل پر سلسلہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ شاء اللہ آپ سے حج بدل کے حوالے سے بہت سارے کوشچن دماغ میں آتے ہیں بہت سارے اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں بھی آ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ جس طرح مفتی صاحب نے آج فرمایا کہ ہم ٹاپک وائز سلسلہ کریں گے کل رات نو بجے ان براہ راست آکام حج پھر لے کر حاضر ہوں گے جس میں ہمارا موضوع احرام ہوگا اب احرام کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے متعلق جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو کل بھی ضرور ہمیں کال کیجیے گا جی مفتی صاحب اگلے مدنی پور کے اچھا وہ جو سوال تھا عمرہ کر چکا ہوں جی تو اگر رمضان میں عمرہ کیا ہے تو کوئی کہیں بھی رہتا ہو وہ حج کر سکتا ہے حج کر سکتا ہے خواہ وہ مکہ میں رہتا ہو جدہ میں رہتا ہو یا مدینہ شریف میں ہو یا ریاض وغیرہ میں ٹھیک ہے لیکن اگر کسی نے شوال میں عمرہ کیا ہے ٹھیک تو اس کے بہت بہت مطلب کی مشکلات ہیں ٹھیک ہے خاص کر جو مکہ میں رہتے ہیں وہ حج افراد کریں گے ٹھیک ہے اور میرے خیال جدہ میں رہنے والے جدہ میں رہنے والے جو ہے نا ٹھیک ہے حجے افراد کریں گے حج افراد وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں عمرہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے عمرہ کر لیا اور پھر حج کریں گے تو یہ حج تمت ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہل میں رہنے والوں کے لیے حج تمتو کرنا مکرو ہے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اگر شوال سے پہلے عمرہ کر چکے تھے تو حج کر سکتے ہیں کوئی کلامی نہیں ہے اگر یہ کہیں اور رہتے ہیں مکات کے باہر رہتے ہیں مثال کے میں رہتے ہیں یا دمام میں رہتے ہیں یا مدینہ منورہ میں تو یہ بھی مطلب کہ حج کر سکتے ہیں کوئی حج نہیں ہے لیکن جو مکہ میں رہتے ہیں یا ہل میں رہتے ہیں وہ ایام اشور حج میں جو حج کے مہینے ہیں شوال زیقادہ اور ذیل خا ان مہینوں کے اندر وہ عمرہ نہ کریں اگر حج کا ارادہ ہے تو ٹھیک اور اگر حج فرض ہے تو پھر تو ان کو کرنا پڑے گا اور اگر حج فرض ادا کر چکے ہیں اور عمرہ بھی کر لیا ہے مکہ یا جدہ میں رہتے ہیں یعنی ہل کے اندر رہتے ہیں تو اب آپ نے حج نہیں کرنا تو یہ تفصیل ہے باقی ناظرین کنفیوز نہ ہوں کیونکہ یہ مسئلہ صرف مکہ پاک اور جدہ میں رہنے والوں کے لیے یہ مسئلہ کبھی بیان ہوتا ہے نا یا مشورے میں یا کہیں تو باقی لوگ بڑے کنفیوز ہیں کہ وہ کون سا حج جو نہیں کر سکتے یہ اور کسی کے لیے پرابلم نہیں ہے صرف مکہ پاک اور جدہ میں رہنے والے اسلامی بھائی اگر انہوں نے اشور حج جیسے مفتی صاحب نے بتایا اس میں عمرہ کر لیا ہے اور حج فرض پہلے ادا بھی کر چکے ہیں تو اب وہ حج نہیں کر سکتے تو یہ صرف انہی لوگوں کے لیے مسئلہ ہے باقی ناظرین ڈسٹرب نہ ہوں جی مفتی صاحب اگلا مدرف ہو تیسرا سوال وہ تھا اپنا ان صاحب کا کہ وہ والدہ کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں جی تو اگر کال آ جاتی تو بہتر ورنہ ہم اس نقطے کے بعد جواب دے دیں گے اگلا جو مدھی پول ہے وہ ہے سفر کے عمومی آداب جی تو عمومی آداب یعنی کامن تھنگس اس لیے یہ شاید بیان کی اور سفر ہو بات چیتیں سب میں اختیار کرنا چاہیے جیسے بندہ جو جانے سے پہلے وسیعت کر کر جائے جو لین دین آتا ہے وہ اتار کر جائے جن سے ناراضگیاں ہوں گلے شکوے دور کروا کر جائے اور پھر یہ ہے کہ اپنے اس سفر کے اندر اپنی نیت کی جانچ کرے کہ میں کیوں جا رہا ہوں کیا مقاصد ہے میرے جانے کے اور حدیث پاک میں فرمایا گیا یاتی الناس زمانن یحجو اگنیا و امتی النظہتی میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جو غنی لوگ ہوں گے وہ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے الساط ال امل تجارتی درمیان لوگ تجارت کے لیے کریں گے قرا و حمل جو قرآا لوگ ہوں گے وہ دکھاوے اور اجب پسندی کے لیے حج کریں گے وہ فقرا حمل علمس اور غریب لوگ وہاں جا کر بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے تو نیتوں کی پہچان حج پر جا رہے ہیں لیکن نیت کیا ہے اللہ نیت اللہ کیا اللہ ہے اللہ جانے سے پہلے نیتیں خالص کی جائیں کہ اللہ کی رضا کے لیے فرض حج ہے تو فرض حج کو پورا کرنے کے لیے نفل ہے تو برکتیں لوٹنے کے لیے اور جو حج دین اسلام کے اراکین میں سے ایک رکن ہے اس کی ادائیگی سے مشرف ہونے کے لیے زیارت قبر نبی کے لیے جا رہا ہوں یہ نیتیں کی جائے تو یہ ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے مدری چنڈ کے ناظرین کے لیے بہت آسانی کر دی امیر نے سنت نے اپنی کتاب رفیق الحرمین بار بار دیکھیں رفیق الحرمین کا تذکرہ ہو رہا ہے واقعی یہ سفر کی رفیق کتاب ہے اس سفر کے لیے 56 سکس نیتیں امیر علیہ سنت نے صفحہ نمبر 11 پر ہمیں عطا فرمائی حج جو عمرے پر جانے والے کے لیے 56 نیتیں تو یہ نیتیں کر لیجیے پھر اس کے بعد جیسے عمومی مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے آداب ہیں کہ قرض اگر کسی سے لینا دینا ہے اس سے کوشش کرے ترکیب بنا لے کسی کا دل دکھایا اس سے معافی مانگ لے وسیعت کر کے جائے تو سفر پر جانے کے مدنی پھول بھی امیر علیہ سنت نے اس کتاب میں 26 مدنی پھول عطا پر فرمائے ہیں صفا نمبر سینتیس پر تو واقعی یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور ابھی سے پڑھیں بڑی اچھی بات ان صاحب نے کیونکہ رمضان سے ہی اس کی تیاری ہو جانی چاہیے تاکہ بار بار پڑھنے سے ساری چیزیں یاد ہو جائیں پھر یہ ہے کہ مال حرام سے مالے حلال سے حج کرنا سبحان اللہ مال حرام سے اگر حج کیا جائے گا تو حج قبول ہی نہیں ہوگا اللہ کے میں تو یہ خیال رکھا جائے کہ حج جو ہے وہ مال حلال ہی سے کرنا ہے پھر خاص طور پر جیدار اور خصوق سے بچنے کا حکم دیا گیا جب بندہ سفر میں جاتا ہے تو ٹچڑاپن بھی آ جاتا ہے تکالف بھی آ جاتی ہیں تو پھر لوگ جا کر بات بات تو بیسے کرتے ہیں تو نہ تو سخت کلامی کی جائے غالم گلوچ تو بہت بڑی بات ہے سخت کلامی تک نہ کی جائے اور اخلاقیات کا دھیان رکھا جائے پھر دل کھول کر خرچ کیا جائے دیگر مواقع پر بھاؤ کم کروانا سنت ہے لیکن یہاں جو مانگے اتنے پر دینا ہی افضل ہے دکان والا جو ہے وہ جو مانگ رہا ہے حد کی تیاری کے لیے جو بھی چیز آپ خریدنے جا رہے ہیں دل کھول کر خرچ کریں کہ یہ پیسہ آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے چاہے مہنگا دے رہے خواب تو ملے گا ماشاء اللہ رفقائے سفر کے حقوق ہوتے ہیں مطلب ایک کمرے میں آپ ہیں چار چار پانچ پانچ لوگ ہیں تو لائٹ کو دیکھنا ہے خاص طور پر اے سی کو دیکھنا ہے بعض کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کولنگ برداشت نہیں کرتی تو تھوڑا سا ایسا کہ تمام لوگوں کا چلا جائے اور ایک اور اہم چیز کہ جو ایک المیا ہے پردے کا خیال رکھنا ہے بعض جو ہے خاص طور پر سرکاری سکیم میں جانے والوں کا تو کوئی پرال ہوتا ہی نہیں ہے اور ایک ایک بڑے بڑے حال کے اندر ایک ہی کمرے کے اندر اورتے بھی ہیں مرد بھی ہیں اجنبی غیر اجنبی محرم نہ محرم کوئی لہٰذا نہیں ہو رہا ہوتا تو اب سے ہی جو ہے وہ اپنے کاروبار والے سے یا ٹریول والے سے کنفرم کر لیں کہ وہاں ہماری رہائشیں کس قسم کی ہوں گی خواتین کا الگ پوشن ہوگا یا نہیں ہوگا پھر بھی احتیاط چادریں وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیجئے جی پھر ایک اور چیز ہے کہ اپنے گھر والوں کو الوداع کہا جائے اور کس طریقے سے الوداع کہنا ہے بڑا ہی پیارا واقعہ لکھا ہے المسالک فلم مناسب یہ امام کرمانی ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں چوتھی پانچویں سن ہجری کے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اور جس جس نے کتاب تحقیق کی ہے اور یہ کتاب منظر عام پر لانے کے لیے اس کتاب کی فک حنفی کی اس کتاب کی خدمت کی ہے وہ بھی ایک بڑا مشہور آدمی ہے ساری دنیا جانتی ہے لیکن اس نے اس واقعے پر کوئی کلام نہیں کیا لکھتے ہیں کہ حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا یعنی نقطہ یہ ہے کہ ایک شخص جب سفر پر جائے تو اپنے اہل خانہ کو اپنے مال کو اپنے اسباب کو اللہ کے سپرد کرتے کہ یہ سب کچھ اللہ کے سپرد ہے صحیح صحیح اب ایک واقعہ اور اس واقعے کی جو اسناد بیان کی گئی کہ قرائطے نے مقال اخلاق میں تبرانی نے کتاب و میں اور مختلف محدثین نے نقل کیا کہ ایک شخص روانہ ہوا ایک شخص حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بچے کے ساتھ آیا تو اللہ عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا بہت زیادہ ہم شکل ہے بچہ تو اس نے کیا کہ اور بھی کچھ باتیں ہیں اس بچے کے متعلق میں آج کرتا ہوں آپ کو کہ میں ایک غزبے میں گیا اور میری بی بیوی کہنے لگی کہ تم گرزے میں جا رہے ہو میں حاملہ ہوں بچہ میرے پیٹ میں اس کا کیا ہوگا تو یہ کہنے لگا کہ اس بچے کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں فکر نہ کرو چلا گیا واپس آیا تو گھر کو تلا لگا ہوا تھا کس نے کہا کہ تمہاری بی بیوی کا انتقال ہو گیا بڑا سودا ہوا غمگین ہوا موبائل فون تو تھے نہیں کہ وہیں تلا مل گئی ہو یہاں آ کر ہی پتہ چلا اچانک مطلب بندہ ایک زین لے کر آ رہا ہوتا ہے کہ بچوں سے ملوں گا بڑا غمگین ہوا اور قبرستان گیا شام ہو گئی بیٹھے ہوئے چچا جذ وغیرہ بھی ساتھ تھے رات ہو گئی تو قبر سے آگ بلند ہوئی تو شخص حیران ہو گیا ان راجون پڑھا اور کہنے لگا کہ میری بیوی تو کانس عوام قوا متن عفیفتا حلی متا روزے دار تھی سائما تھی عفیفہ <تصفح> تھی بردبار <تصفح> تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قبر سے آگ نکلے لوگوں سے معلومات کی تو کہنے لگے روزانہ اس قبر سے آگ بلند ہوتی ہے اللہ اس سے یہ حیرانگی برداشت نہ ہوئی اور اس نے قبر کھودی جب قبر کھودی تو کیا منظر دیکھتا ہے فرائی, فرائی تو کب رہا من فری جن دیکھا کہ اس کی بیوی قبر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بچہ اس عورت کے سامنے کھیل رہا ہے اتنے میں منادی ندا کرتا ہے کہ ولہ ہی لوس تدات تداتن اما ہوں آئن لوجکتا کہ تو نے بچے کو ہمارے سپرد کیا تو اس روایت کے مفہوم سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ عورت بیٹھی ہوئی ضرور تھی ان زندہ نہیں تھی صحیح کہ تو نے اس بچے کو ہمارے سپرد کیا ہم نے یہ بچہ تجھے لٹا دیا اگر جاتے وقت اس کی ماں کو بھی ہمارے سپرد کر دیتا تو یہ بھی زندہ ملتا تب اس کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ اس بچے کو میں تیرے سپرد کر رہا ہوں تو یوں اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جاتے ہوئے اپنے جو ہے وہ مالو اسباب اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا جائے تو اس کی بھی ایک اہمیت ہے تو کتاب کی کتاب ہے مسالک کے لیے تو کمال آپ نے ماشاءاللہ روایت سنائی یا نہیں اور اب یہ دیکھیں قبروں کے واقعات کو دیکھیں ہم, ہم جو اولیا اللہ کی قبروں پر جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں وہاں راک کا ڈھیر ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے تو دیکھیے اسے کرامت بھی ظاہر ہو رہی ہے لیکن اب یہ پتا چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی سفر پر جائیں بالخصوص حج کے سفر پر جائیں تو مال و اسباب گھر بار سب کو کاروبار لمبا سفر, سفر, سفر, سفر, سفر ہوتا ہے اور اموات کے چانس ہوتے ہیں جی جی حوادثات بھی ہوتے ہیں ضرور سب چیزوں کو دیکھیے وہ جو دعا, جو دعا ہے گھر سے نکلنے کی کتنی خوبصورت دعا ہے بسم بسم اللہ تو کچھ کال لے لیتے ہیں پھر اللہ شاء اللہ آگے چلتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں انڈیا کا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک ہی رشتے کا میرا بانو ہی لگتا ہے اس کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن وہ حج کرنا نہیں چاہتا اس کا وجہ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میری بہن کا آپریشن ہوا ہے تو وہ کیا وہ حج کر سکتا ہے یا نہیں اس کے لیے نہیں جاتا ہے وہ تو میں نے یہی مدنی چند میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ تاکہ اس کے مسئلہ حل ہو جائے وہ اپریشن کر اپریشن میری بہن کا ہوا ہے تو میرا مانو یہ حج کر سکتا ہے یا نہیں انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے آپ کو اگلی کال دے دیجئے پر میرا سے سوال یہ ہے کہ میں پاکستان سے سعودیہ آیا ہوں پاکستان سے قرضہ لے کے میں سعودیہ آیا ہوں تو اب میں چونکہ قرضہ میرے اوپر باقی ہے تو کیا مجھے حج کرنا چاہیے میں حج کر سکتا ہوں اس وقت میں سعودیہ میں ہوں مدینہ منورہ سے بالکل پاس ہوں پلیز یہ بھی بتا دیجیے کہ کنواں تھا جو کہ کھارا پانی تھا جس تو نبی علیہ السلاحت اسلام نے جب اس میں اپنا لوہا بیدان دیکھا تو میٹھا ہو گیا اس کنویں کا نام بتایا وہ کنواں کس جگہ پہ کس جگہ پر ہے جی جناب اگلی اگلی کال دے دیجئے وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سوال ہے مفت سے کہ وہ سامی بھائی یا وہ ہمارے لوگ جو بینک میں اور فائنینس کمپنی میں جاب کرتے ہیں کیا وہ اپنی سیلری کی بیس پر یا کچھ ایچ آر ایڈوانس کی بیس پر اپنے پیرنٹس کو اپنے والدین کو یا خود حج یا عمرہ ادا کر سکتے ہیں ان کی اس کمائی سے حج و عمرہ کرنا صحیح ہوگا بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بینک کی جاب اور بینک سے ریلیٹڈ جو بھی فائننس ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا شکریہ جی جناب انڈیا سے حضور بہن کا آپریشن ہے بہنوئی حج پہ نہیں جاتے کیا فرمائیں گے ان کے سوال کے دو رخ بن سکتے ہیں جی ایک تو یہ کہ آپریشن کی وجہ سے پیسے ختم ہو گئے हم. اس لیے حج پہ نہیں جا رہے لیکن اس سے جب پیسے موجود تھے اور صحت بھی تھی اور دیگر شرائط بھی پائی جا رہی تھی تو حج تو فرد ہو چکا تھا اور دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ شاید ٹیمہ داری کی وجہ سے نہیں جا رہے کہ وہ دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے دیکھ بار... تو دیکھ بھال ظاہر بات ہے بھائی موجود, بھائی بھائی بھائی دی موجود دی ہیں دی اور دی خواتین بھی ہوں گی ضرور لازمی طور پر تو انہیں حج پر جانا چاہیے بالکل انشاءاللہ وہاں جا کر دعا کریں گے اللہ چاہ صحت بھی ٹھیک ہو جانے گیشبہ وہاں دعا آپ آگے بڑے پیارے بھائی جنہوں نے کال کی ہے آپ کو ماشاءاللہ فکر بھی ہے تو آپ اپنی بہن کو جو بھی ان کی دیکھ بھال کا انتظام ہے وہ کر لیجیے ان شاء اللہ وہ اگر یہ تربیتی استماع دکھا دیں اپنے بہنوں کو ہاں تربیت اجتماعی بن جائے گا ان شاء اللہ ان اگلی جو کال تھی فرمان جدا سے قرض لے کر یہاں سے گئے تھے قرض باقی ہے جو لوگ نوکری کے لیے جاتے ہیں تو وہ دو ڈھائی لاکھ تین لاکھ روپے ویزے بکتے ہیں تو خرچ کر کے جاتے ہیں قرضہ لے کر جاتے ہیں تو استطاعت کی جو ہم نے بحث کی ہے وہ استطاعت کی بحث کی ہے دور دراز سے جانے والوں کے لیے ٹھیک ہے جو لوگ قریب ہوں ان کے لیے دیگر تفصیلات ہیں جیسے بیان کیا فقہ نے کہ جو تین دن سے کم کی مسافت پر رہتا ہو جیسے جدہ جو ہے تین دن سے کم کی مسافت پر ہے تو یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے سواری بھی شرط نہیں ہے پیدل جائیں یہاں تک لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ آلریڈی عرب شریف میں ہیں ان کے لیے شرائط کا معیار کچھ اور ہوگا ٹھیک ہے اب وہاں بھی ایک تفصیل ہے ٹھیک ہے کہ جو لوگ میکات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے کافی آسانیاں ہوتی ہیں میکات کے باہر والے کے لیے تو تسری لینا اور جاتا ہے باہر, باہر والے کے لیے تو پھر تسری گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے اور وہ ایک فیس ہوتی ہے اور وہ کافی مہنگی فیس जी, ہوتی, जी, ہوتی जी, ہے ایک ڈیڑھ لاکھ روپیہ تقریباً پانچ ہزار چار ہزار ریال بن جاتے ہیں سوا ڈیڑھ لاکھ اگر قرضے کی رقم ہٹا کر ان کے پاس اس تسری کی رقم موجود ہے تب تو ان پر حج فرض ہے ٹھیک ہے اور تصریح کی رقم نہیں ہے اور یہ ویسے جاتے ہیں اور قانونی گرفت کا اندیشہ ہے in. تو پھر جدا گانا صورت بنیں گی ٹھیک ہے اگلا سوال تھا آپ نے برس کے حلال پر تو بات کی تھی لیکن ایک سوال کنویں کا بھی تھا جی جی وقت اس کنویں کا نام تو میرے گھر میں نہیں آ رہا میرے روحا بھی کہتے ہیں لیکن اس کے لیے میں دوبارہ آپ کو اسی کتاب کی طرف لے کر چلوں گا میرے علیہ سنت کی جو کتاب ہے آشکان رسول کی 130 سو شکایات میں اس کا ٹائٹل دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کتاب کو آپ خرید سکتے ہیں اس میں ماشاءاللہ اللہ مکے مدینے کی زیارتیں بھی لکھی ہوئی ہیں لیکن ایک اور مسئلہ ضرور ہے کہ آپ کو میں اگر یہاں سے بتا بھی دوں تو آپ یوں نہیں پہنچ سکیں گے زیارتوں پر کیوں زیارتیں جو ہیں وہ نارملی لوگ نہیں بتاتے تو اس کے لیے تو آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی کچھ اور کنویں ہیں جی جن کا سرکار دو عالم صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بھی جی انتصاب ہے جی ماشاء اللہ ایک کنویں ہے جو مسجد نویز شریف میں آ چکا ہے ماشاء اور باب فاس سے جیسے داخل ہوتے ہیں تو ایک قالین اس کے اوپر بچھا ہوا ہے آپ پہنچا رہے ہیں مفتی صاحب لیکن اس قالین کے نیچے باقاعدہ تین گول بنے ہوئے راؤنڈ راؤن بنا ہوا ہے جی تو وہ کنواں ایسا ہے میں ایک باغیچہ ہے ماشاءاللہ اس باغیچے کے وہ باغیچہ اس کنویں سے شراب ہو رہا ہے اور وہ جو باغیچہ ہے اس میں جو کنواں ہے اب تو اس میں پائپ لگے ہوئے ہیں اس سے شراب ہوتا ہے وہ وہ ہے بے صحابہ اکرام علیہ رضوان اس کنویں کے پانی سے شفایا ہوتے تھے تمبر کنویں اور بہت سارے کنویں ہیں مکہ شریف میں بھی ہیں جی مکہ شریف کے تو بہت مشہور کنویں ہیں جی اب زمزم کا بھی کنواں ہی ہے ماشاءاللہ اللہ یقیناً تھوڑا سا اس کے لیے دو کرنی پڑتی ہے زیارتوں کے لیے آپ ہمارا سلسلہ زیارت حرمین طیبین بھی مدری چینل پر موجود ہے مفتی صاحب نے بھی اس میں مدری فول دیے ہیں اس کو بھی اگر دیکھ لیں گے تو کئی زیارتیں آپ سمجھ جائیں گے کہ کہاں کہاں ہیں جی مفتی صاحب خودی اداروں میں کام کرنے والے افراد دو تین طرح کے ہوتے ہیں جی تین طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک وہ کہ جن کی نوکری بھی حلال ہے اور آمدنی بھی حلال ہے جیسے ایک پیون ہے یا گارڈ ہے یا الیکٹریشین ہے تو اس کا براہ راست ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے سے کوئی اس کا تعلق, تعلق, تعلق جدا ہے جو انسان بیٹھے ہیں وہ انہی کی حفاظت کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اچھا دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نوکری تو حرام ہوتی ہے اجرت حرام نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب کون کیا کرتا ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ آپ نے اہم جملہ کہا ہے کہ نوکری حرام ہوتی ہے اجرت حرام مطلب کام حرام ہے ٹھیک ہے لیکن اجرت حلال ہوگا ٹھیک ہے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں جیسے نماز جمعہ اذان جمعہ کے بعد جو خرید و فروخت کی جائے جی یہ خرید و فروخت ناجائز ٹھیک ہے لیکن جو اجرت حاصل ہوئی وہ حلال جو پیسے کمائے وہ حلال تو اسی طریقے سے سعودی داروں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی کیٹیگری ہے ٹھیک ہے بعض ایسے ہوں گے کہ جن کا کام جو ہے وہ حرام ہے لیکن اجرت حلال ہے ٹھیک ہے اور بعض ایسے ہیں جن کا کام بھی حرام ہے اجرت بھی حرام ہے تو اس حرام کی آمدنی کو تو ظاہر بات ہے صدقہ کرنا ہے اس کو تو کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ نہیں کرنا لیکن جو دو کیٹیگری والے ہیں ان،, ان کی رخصت ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ ویسے اگر واقعی کام تو چھوڑنا ہے اس کو کام تو چھوڑنا ہے لیکن اگر ہم سے وہ یہ مسئلہ پوچھے گا کہ اس میں کسی کو پر بھیج دوں یا نہیں تو اس میں کوئی مانا حج بھی پر بھیج سکتے دی. لیکن اب یہاں آ, اگر ایسی کوئی جاب ہے جس کے بارے <تصف> میں یہ حکم بل رہا ہے آ, اور خود دل میں بھی کھٹکا ہی ہے تو پھر چھوڑ دی دی ایسی جاب کو اس کے حلال کمائی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے گا اور پھر اج پر جائیں گے انشاءاللہ تو نور اللہ نور ہو جائے گا اگلا مدنی پھول مفتی اگلا مجلی پھول है. بڑا ہی مطلب کہ اہم ہے اس کا نام ہی آپ نے اتنا پیارا دیا ہے دیکھیے تیاری کی بات ہو رہی ہے نا جی ہم نے ایک بنیادی چیزوں کی تیاری پر بات کی مسائل کا سیکھنا ہم نے فضائل کے حوالے سے جو گفتگو کی اس سے اور تراوٹ آئی ان شاء اللہ اور جو ہے سفر جو ہے मشاللہ. اس کے اندر شوق بڑھ بڑھے شوک گا, گا. خوشی اور خوشو بڑھے گا मشاللہ. اب جو پہلو ہے کہ اپنے اس سفر کو سفر عشق کیسے بنایا جا سکتا کیا بات, ہے کیا بات ہے کہ آنکھیں ہر جگہ جو ہے پورنم رہیں اور مطلب کہ ایک لگن ہو ایک ہزن ہو اور ایک کیفیت بنے تو بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو طبی طور پر حاصل ہوتی ہیں اور بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوشش کرنی پڑتی ہے نہیں ہے اس کو پیدا کرنا ہے اتنے بڑے جس سفر پر جا رہے ہیں تو اس کی تیاری میں یہ بھی ہے کہ ہم اس سفر کو سفر عشق سفر محبت کیسے بنائیں شمال اللہ, شمال اللہ اس کے دو طریقے میں ارز کرتا ہوں پہلا طریقہ تو ہے اچھی شاعری سے فائدہ اٹھانا کیا بات ہے شاعری جو ہے وہ شروع سے ہی جذبات کو ابھارنے کا کام کرتی رہی ہے زمانۂ جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جب جنگی ہوتی تھی آپس کی اور مر جاتے تھے اور لوگ اتنے مرتے تھے کہ وہ قابل نہیں رہتے تھے جنگ کرنے کے پھر ان کے شاعر جو ہے مرثیح لکھتے تھے اور شہدا کی یادیں دلاتے تھے ان کے زخموں کے تذکرے کرتے تھے تو پھر جذبے ابھرتے تھے اور پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے تھے یہ ایک طریقہ تھا ان کا اب بھی وہ ملی نغ اور خیر اس میں جو غلط چیزیں وہ اپنی جگہ پر لیکن جنگی نغمے ایک الگ ہی ہوا کرتے ہیں اچھا پھر ایک, ایک اور پہلو بھی میں ایک صحافی کا میں نے مضمون پڑھا تھا وہ کسی بڑی سیاسی جماعت کے قائد سے ملنے جاتا ہے جی اور باہر جلسہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس نے تقریر کرنے جانا ہے تو اس نے لکھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک شاعری پڑھ رہا ہے تقریر کرنے سے پہلے تقریر کا کوئی تعلق نہیں تھا दे दे شاعری है. سے کیا تھا ایک اپنا لہو گرم کر رہا تھا اللہ اللہ ایک ٹیمپو بنا رہا تھا کہ تاکہ جا کے پبلک میں تو شاعری جو ہے سحر ہے اس میں بھی ایک جادو ہوتا ہے اچھا اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے اب کس قسم کی شاعری کس طرف لے جائے گی یہ ایک الگ ٹھیک ہے گانے جو گانے ہوتے ہیں اگر میوزک کے بغیر ہوں تب بھی ہم اسے منع کرتے ہیں کیونکہ یہ جس طرف لے جائے گی جو راستہ ہوگا جو وے ہوگا وہ حرام کی طرف لے جائے گا یعنی ان چیزوں سے جذبات تو ابھرتے ہیں اب جذبات کا دھارا کدھر جا جانا ہے یہ ایک الگ چیز ہے تو اب جو جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نعتیں سنیں وہ کلام سنیں جن کا تعلق زیارات سے ہے مناجات کعبہ مشرفہ کے متعلق جو کلام ہے وہ سنیں پھر اس میں یہ ہے کہ اس کلام کو یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے جو کلام اسے پسند ہے وہ کلام جس کا تعلق ہے اس سے ان کی تقسیم کاری کر لی جائے جانے سے پہلے جو تمنا کے کلام ہے حاضری کے تمنا پر مشتمل جو کلام ہے وہ سنے جذبہ بڑھے گا مکہ شریف جا رہا ہے تو جناب جو مکہ شریف پہنچنے کے جو کلام ہیں پھر آ گیا یا الہی منا جات وغیرہ جو ہیں ماشاء وہ پڑھے پھر مدینہ شریف جانا ہے تو راستے کے مجھ کو درپیش یا پھر مبارک سفر قافلہ مدینے کا تیار ہے اب تو پتہ نہیں وہ بسیں کھڑی ہوتی ہیں نہیں پہلے تو مسجد آرام سے نکلو مدینہ مدینہ تو مدینہ وہ بسیں کھڑی ہوتی تھیں اور آواز لگا رہے ہوتے تھے مدینہ مدینہ مدینہ وہ بڑا پیارا پیاری صدا لگتی ہے ماشاء اللہ تو یوں جو ہے پھر مدینہ شریف پہنچ گیا تو اس میں بہت سارے کلام ہیں جیسے لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گمبر دیکھ کر اس طرح کے بہت سارے کلام ہیں جو مدینہ منورہ کے متعلق وہاں آج جب بندہ پہنچ گیا اور آج وہاں آج کے سما اور فضا اور سب چیزیں پھر خاص بارگاہ رسالت کی حاضری کے متعلق توجہ فرمائیں کیا بات کلام تو یوں اہتمام کرے کب کیا سننا ہے کیسے کرنا ہے تیاری کرے اٹھا کرنا چلا جائے کیا, کیا بات تو اس سے یہ ہے کہ جذبات یعنی گے ہی یہ ہی سفر صرف مسائل جاننے کا کتابیں پڑھنے کا نام آج نہیں ہے یہاں بہت سارے دلی معاملات بھی ہیں سبحان اللہ اب میں یہ سوچ رہا تھا مفتی صاحب نے تو ایک لسٹ بہت میں بیان کر دی لیکن ہماری دعوت اسلامی ہمارے لیے کتنے کام آسان کر دیتی ہے یہ جی جو مفتی صاحب نے پورا بیان کیا ہو سکتا ہے بندی کے ناظرین سوچ رہے ہو کہ یار یہ سارے کلام اس ترتیب کے ساتھ ہم کیسے جمع کریں گے جی ہاں آپ کے مکتبۃ المدینہ نے سفر حرمین سے متعلق سیڈی جاری کر دی ہے جس میں بالکل یہی ترتیب ہے مکہ پاک حاضری سے پہلے مکہ پاک کے پھر مدینہ منورہ حاضری کے وہاں پہنچ کر پھر رخصت کے کلام ایک پورا زبردست پیکج موجود ہے آپ اپنے مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کی دیئے ویب سائٹ پر جائیے یہ سارا پیکج اب فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں اپ تو ڈالا جا سکتا ہے بس دعوت اسلامی کی دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات کی کوشش یہ ہے کہ امت کی خدمت کی جائے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں تو یہ عشق و محبت بھرا سفر ہے امیر سنت یقیناً ایک ایسے عاشق مدینہ ہے خود تو عاشق صادق ہیں ہی آپ کی تحریروں نے آپ کے بیانات نے آپ کے انداز نے لاکھوں کے دلوں میں عشق مدینہ اور عشق حرمین کو فروزہ کیا ہے بڑی پیاری بات لکھتے ہیں امیر علیہ سنت اپنی کتاب میں کہ حاجی کے لیے سرمایہ عشق ضروری ہے خوش نصیب حاجیوں حج کے لیے جس طرح سرمایہ ظاہری کی ضرورت ہے اسی طرح سرمایہ باطنی یعنی سرمایہ عشق و محبت کی بھی سخت حاجت ہے اور یہ سرمایہ آشقان رسول کے یہاں ملتا ہے حکایت سرکار بغداد حضر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ معظم میں ایک صاحب حاضر ہوئے غوث پاک نے حاضرین سے فرمایا یہ ابھی ابھی بیت المقدس سے ایک قدم آئے ہیں تاکہ مجھ سے آداب عشق سیکھیں اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مفرت ہو سرحان اللہ ایک با کرامت ولی بھی سرمایہ عشق کے حصول کی خاطر اپنے سے بڑے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو پھر ہم تو کس شمار و میں ہیں لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ کسی عاشق رسول سے نسبت قائم کر کے اس سے آداب عشق سیکھیں اور پھر سفر مدینہ اختیار کریں پہلے ہم سیکھیں کرینا پھر ملے مرشد سے سینا چل پڑے اپنا سفینہ اور پہنچ جائیں مدینہ تو الحمدللہ اب عاشقان کی عاشقان رسول کی صحبت آپ کو کیسے ملے گی جی ہاں چھ سات آٹھ سپتمبر آنے والی جمعرات کی شام ہی سے یعنی پانچ سپتمبر کی رات ہی سے تین روزہ تربیتی اجتماع ہو رہا ہے چار مدنی مذاکرے ہونے عشق و مستی کی باتیں ہوں گی رقت قلبی کی باتیں ہوں گی مس نہ کیجیے گا ضرور شامل ہوئیے گا چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف ابھی بھی ایک چھٹا مدنی پھول مفتی صاحب سے لینا باقی ہے میں وہ شروع کر دوں گا فرمائی اچھا اب اس کا دوسرا حصہ میں دو حصے جی جی جی اب دوسرے حصے میں دوسرا جو طریقہ ہے جی ایک تھا اپنے جذبات اور عشق و محبت بڑھانے کے لیے جی آ, کلام اور شاعری کا خوش شاعر ناطخ جی خوش الہان ناط کی بھی اہمیت ہے ہم. دوسرا طریقہ دو حصوں پر مشتمل ہے ایک قدر آسان ہے اور دوسرا قدر مشکل جی قدر آسان تو یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کے حج ہیں آئے. وہ حج پر گئے کس طرح گئے کیا کیفیت ہوئیں کیا واقعات ہوئے ان کے واقعات کو پاشا ماشاء اللہ, ماشا اللہ. جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ امیر علسنت دامت ملکاتم الیہ کی پوری کتاب موجود ہے زبردست کتاب ماشاء اور ایک کتاب کے اندر اتنے سارے واقعات مل جائیں گے ایک سو تیس تو اس کتاب کو پڑھا جا سکتا ہے جی. تو اس سے یہ ہے کہ ایک جذبہ ملے گا بندہ हم. جہاں جانا ہے وہاں پتہ چلے گا میں کہاں جا رہا ہوں ماشاء اہمیت کا اندازہ ہوگا کیونکہ ایک طبقہ دیکھا گیا ہے کہ دل جو ہے وہ روحانیت سے خالی ہوتا ہے اور نیکیوں سے خالی ہوتا ہے نیکیوں سے خالی ہوگا تو زنگ لگ جائے گا اور وہاں پہنچ کر دو چار دن بعد اس کی ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے جی پھر بوریت گھر کا احساس اور پتہ نہیں کیا کیا اسے, بس بس اسے بلدنی سے بلدنی اور معاملات آتے ہیں علمان الحفیظ تو یہ کہ اس حوالے سے بھی تیاری کرنی ہے دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے ذرا ٹپیکل جس کی جیسی حیثیت پڑھے اس کو بہت سارے علماء نے حج کے رموز پر اور باطنی کے فیات پر تفصیل سے گفتگو کی ہے احالعلوم کے اندر بھی موجود ہے اور عربی کتابوں میں تو بہت سارے بھی موجود ہیں تو ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مطلب وہ کس طرح کی گفتگو ہے مطلب میں کچھ ایک صفحہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے یہ بہر عمیق کتاب ہے پانچ جلدوں پر حج پر لکھی گئی ہے پرانے بزرگ ہیں کیفیت بیان کر رہے ہیں جب تم مدینہ منو... مکہ مکرمہ حاضر ہو گئے اور مسجد الحرام میں داخل ہونے لگو گے تو تمہارا کیفیت کیا ہونی چاہیے hmm. کہتے ہیں اذا تھا مدینہ مکہ تا فہد النفس کا تعظیمن پامنہا و جب تو مکہ حاضر ہو گیا تو پہلے سوچ کہاں آیا ہے تو کس جگہ آیا ہے تو اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے باطن کو ذرا کھنگال اپنے ظاہر کو کھنگال اپنی نیتوں کو حاضر کر کس کریم کی بارگاہ میں آیا ہے اور یوں کرتے کراتے واقعات بیان کیے انہوں نے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ امام شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج پر گئے مکہ مکرمہ پہنچے جیسے مکہ میں داخل ہوئے تو یہ شعر پڑھنے لگے آ مکہ تا الزی ارا ہو آیا ناظا انا ابتانکہ تحاز الزی اراح ایان وہ کیا یہ مکہ ہے کیا میں سے دیکھ رہا ہوں میری آنکھیں سے دیکھ رہی ہے بس اس شعر کی تکرار شروع ہو گئی اور وہیں گش کھا کر گر گیا ایک عورت کا واقعہ پہ لکھا ہے کہ وہ ایک نیک عورت جب گئی ہے مکہ مکرمہ اور کعبہ مشرفہ پر نگاہ پڑتے ہی ایک کیفیت بن گئی ہے اور جاتے ہی کعبہ مشرفہ کی دیوار سے چمٹ گئی ہے تو چمٹی تو وہ زندہ تھی اور الگ ہوئی تو وہ روح پرواز کر چکی اللہ, اللہ اللہ تو ایسے بھی واقعات ہیں کئی واقعات ہیں اصل چیز ہے اپنے قلب کے اندر ان مقامات کی عظمت پیدا کرنا طواف کوچ آئے جانا کے قابل کون سمجھے گا طواف خان آئے کعبہ کے قابل کون سمجھے گا میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ واقعی یہ کیفیات کا سفر ہے وقتاً فوقتاً اس طرح کے مدنی پھول بھی لیتے رہیں گے جیسا حصہ آپ کے حوالے لیکن عز پہلے کال کال دے دیجیے سلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <coughs> محمد وسیم عثمانی اختاری باب المدور کراچی سے گزاروں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ الحمدللہ للہ دو میں مجھے حج کی سعادت نصیب ہوئی میرے پاس فرض حج تھا لیکن اب میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ حج حج کی ادائیگی میں کوئی ایسی غلطیاں ہوئی, ہوئی کہ معلومات کی کمی کی کہ میں حج صحیح کر سکا نہ کر سکا تو اب اگر میں حج کروں تو وہ فرض کی ادائیگی کے لیے کروں یا نقلی حج کی نیت کروں اس کی مطابق ذرا شری رہی وعلیکم ان شاء اللہ اگلی کال دے دیجیے میری امی نے آج سے پندرہ گھر پہلے حج کیا تھا غیر محرم کے ساتھ یعنی کہ ان کے ساتھ اور بھی عورتیں تھیں گروپ تھا ایک اور وہ حج ہو سکتے وہ حج ہو گیا یا پھر کرنا پڑے گا بغیر محرم کے کیا عورتوں کے ساتھ غالباً بغیر محرم کے کیا عورتوں کے ساتھ جی ٹھیک ہے اگلی کال دے دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد جنی اطاری سردار آباد فیصلہ آباد سے میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ہم دو بھائی ایک کاروبار میں شریک ہیں جیسے بزنس پر چلا ہے لیکن جو کاروباری تو ہم ڈاکیومنٹس ہیں وہ بھائی کے نام ہیں اور میں حج پہ جا رہا ہوں کیا اس صورت میں میرا حج یہ فرض ادا ہوگا کہ یہ نفل حج ادا ہوگا کیونکہ عمومی طور پر میرے نام تو کوئی چیز نہیں ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو جی مفتی صاحب پہلے دو چار میں حج کیا دو ہزار سات میں, میں اب کریں دوبارہ کس نیت سے دیکھیں وہ قوف ارفاق کر لیا تواف زیارت سے بھی فارغ ہو گئے تو حج تو ان کا فرض ہی ادا ہوا ٹھیک ہے اور اب اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو وہ نفلی حج ہی ہوگا نفل حج کی ہی نیت کریں گے فرض حج کی نیت کر بھی لیتے ہیں جب بھی وہ نفل ہی ہوگا ٹھیک ہے اصل وہ کفارے کے طور پر کہ پہلے علم نہیں تھا بڑی غلطیاں کی ہوں گی اب یہ باتیں سنتے ہیں تو لگتا ہے ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا کر لیا ہے تو اب کیا کریں دوبارہ جانا تو اس کا حل نہیں ہے ٹھیک ہے دم دینا اس کا حل ہے لیکن کوئی دوبارہ جانا چاہتا ہے مختلف عوامل ہوتے ہیں جی مثال کے طور پر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ حج سے چونکہ حقوق العباد بخشے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جانا چاہتا ہے تڑپ کے وہاں جائے اور ارفا کی برکتیں لوٹے تو بلا شبہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن نیت وہ اگر فرض کی بھی کرے گا تو وہ نقلی نفل ادا, ادا نفلی ادا ہوگا جی اگلا سوال تب وہ خاتون جو بغیر محرم کے گئیں گناگار ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کریں ٹھیک ہے لیکن جو حج انہوں نے کیا وہ حج ادا ہو گیا ادا ہو گیا یہ کام بہت شدید ہونا ہے قدم پر گنا لکھے جانے کے قدم پر گنا یہاں وہ اسلامی بہنیں جنےب سوال آئی گیا ہے آج کل بھی یہ گروپ لیڈرز کاروان والے عمرے میں اور حج میں ترکیبیں بنا دیتے ہیں کسی محرم کو کسی کے ساتھ ملا دیتے ہیں کسی کو کس کی رشتہ دار بنا دیتے ہیں اور وہ اسلامی بہنیں بھی خوشی خوشی چلی جاتی ہیں کہ چلو مکہ مدینہ ہی جا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ بغیر محرم کے سفر پر جانے والا بلکہ کوئی بھی شرعی سفر عورت کرے گی بغیر محرم کے جی ہاں ہر قدم پر جی وہ کلو کلومیٹر سے زیادہ جی جو بھی سفر ہوگا تو اس پر جو ہے وہ ہر قدم پر گنا جی لکھا جائے گا تو ہم تو نیکیاں کمانے جانا چاہتے ہیں مقفرت کروانے جانا چاہتے ہیں تو شرعی تقاضوں کے مطابق ہی سفر کیجیے اگلا سوال تھا اگلا سوال تھا کہ قانونی طور پر جو ہے وہ کاروبار جی بھائی کاروبار کے نام پر ہے کاروبار کے اندر جو دکان ہے وہ نام پر ہوگی جو حساب کتاب جا ہوگا ٹیکس وغیرہ کے حوالے سے وہ نام پر جی ہوگا کمپنی نام پر بھائی کے لیکن کاغذات کی حیثیت جو سانوی ہوتی ہے ٹھیک <coughs> ہے ایک زمانہ یہ تھا کہ کاغذات تھے ہی نہیں کاغذات تو اس کی پیداوار ہیں جی اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں جو انڈرسٹ کیا ہے جو سمجھا کیا جاتا ہے ان کی تین حیثیتیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ایک حیثیت تو یہ ہے کہ پیسہ سب کچھ بھائی نے ملایا ہو اور انہیں بطور معامن اور اجیر کے یا نوکر کے اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہوں تنخواہ دیتے ہو ان کو ٹھیک ہے تب تو اس کاروبار میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے हुँ. دوسری صورت یہ ہے کہ سارا پیسہ بھائی کا ہو اور ان کے ہینڈاور کر دیا ہو اور محنت ان کی ہو हुँ. بطور مداربت ہی اس کاروبار کو لے کر چل رہے ہوں تو اس کی آمدنی کا جو بھی طے شدہ نفع ہے اس کے یہ مالک ہوں گے ٹھیک تیسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے بھی پیسہ ملایا ان کے بھائی نے بھی پیسہ ملایا بطور شراکت یہ کام کر رہے ہیں تو اس میں جو ان کا پرسنٹیج ہے اس کے یہ مالک ہیں چاہے وہ ڈاکومنٹس میں ہے یا نہیں ہے اس کے یہ مالک ہیں اس کے, حس, اس کے مطابق یہ اپنی استطاعت اور مالی حیثیت کا تعین کریں گے اچھا اسی طرح اگر بھائی ان کو یہ بعض اوقات کچھ چیزیں بڑی فیملی بزنس میں ہوتی ہے حالانکہ یہ کلیئر ہونی چاہیے آپ نے کئی بار سلسلوں میں بھی بتایا دارالفتہ سے رہنمائی لے کے طے کر لینا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے والد صاحب بزنس لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور اب بچوں کو دے دیا کہ اب تم لوگ چلاؤ تو اب اس پہ طے نہیں ہوتا کس کا کتنا پرسینٹ ہے تو اگر بھائی یہ رقم کا انہیں مالک بنا دیتے ہیں اور یہ رقم وہ ہج کے فارم میں جمع کرا دیتے ہیں تو ان کا فرض اچھا ہو جائے گا اصل میں بات چیزیں باہمی انڈرسٹینڈنگ سے تو ہو جاتی ہیں صحیح پھر مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر حصہ سب کا برابر ہے ٹھیک ہے جیسے والدی کا انتقال ہوا اور کام چلتا رہا تو حصہ سب کا برابر ہے سب بیٹوں کا تو کم از کم برابر ہے ٹھیک ہے اب ایک بھائی ایسے ہیں کہ جو ہر سال ہی اجپر جا رہے ہیں ہر سالی عمرے پہ جا رہے ہیں دوسرے سوچتے ہیں کہ یار کام ایک ہی ہم سب شامل ہیں لیکن یہ ہے کہ ہر سال اچ پر جا رہا ہے اور خود اس بچے گا تو اس کے گھر والے جو ہے نا اس کے بیوی بچے بتا دیں گے جی جی وہ تعین ہو پھر سب کے ذمہ جو آ رہا ہے اس سے جو مرضی کریں صحیح بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے لکھا ہوا ہو اور طے ہو جائے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے آخری مدنی پھول کے ساتھ آخری مدنی پھول زیادہ راہ یعنی پورے سفر کی امنی تیاری کیسے کرنی ہے کیا چیز خریدنا ہے کیا چیز ساتھ رکھنی ہے بیگ کیسے تیار کرنا ہے وہاں <تصفيق> کیا مشکلات آ سکتی ہیں تو ہمارے عبد بھائی نے اس میں پی ڈی کی ہوئی ہے اور بڑی مہارت ہے ان کو ان تمام، اس تمام امور پر اور تربیت اجتماع میں بیان بھی ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی دیر میں بیان شاید نہیں ہو سکے گی یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں میرا علیہسنت نے رفیق الحرمین اپنی کتاب میں لسٹ دی ہے سفر حج کے سامان کی وہ پڑھ لیجیے اور انشاءاللہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ اگلی انشاءاللہ سیٹرڈے کو ہفتے والے دن آج آج اتوار ہے اگلے ہفتے کو جب یہ تربیت اجتماع کے دوران دوپہر انشاءاللہ شاء اللہ تقریباً تین بجے اسی موضوع پر میری حاضری ہوگی انشاءاللہ تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں ہم لکھوائیں گے نوٹ کروائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن چلیں اب چونکہ مدری پور مفتی صاحب نے دیا دو تین منٹ میں تاکہ ہم اپنے سلسلے کو وائنڈ اپ بھی کریں اہم چیزیں جو ہیں وہ ابھی سے چونکہ آپ نے فلائٹس قریب ہیں اپنے بیگ کو بڑا مضبوط بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اپنے اس بیگ کو بڑا نارمل لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کوئی بھی بیگ پڑا ہے پرانا سا پڑا ہے نہ اس کا ہینڈل چیک کیا بہتر یہ کہ ٹرالی والا بیگ لیں ماشاءاللہ اللہ آپ نے لاکھوں روپے سفر پر خرچ کیے تھوڑا سا بیگ پر بھی خرچ کر لیں مضبوط بیگ آپ کے پورے سفر کا ساتھی ہوگا یہ کئی جگہوں پر اٹھا کے باقاعدہ پھینکا جائے گا جی ہاں کیونکہ جہاز میں آپ تو بیگ دے دیں گے وہ کس طرح رکھیں گے تو اٹھا اٹھا کے بیگ پھینکے جاتے ہیں جدہ ایئرپورٹ پہ مولین کی بس میں بس سے اترتے ہوئے مکے جاتے ہوئے مدینے سے آتے ہوئے یعنی یوں سمجھ کم از کم آپ کے واپس آنے تک بارہ بار آپ کے بیگ کو اٹھا کے پھینکا جائے گا اب یہ بیگ بارہ بار پھینکنے کی مار برداشت کر سکتا ہوں پہلی باری میں اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اب سارا سفر آپ پریشان کئی چیزیں ہم نے دیکھا اڑ جاتے ہیں ان کے کپڑوں کے ان کی چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں ہینڈل ٹوٹ گیا ٹائر ٹوٹ گیا پرانا سا بیگ لے کر آئے. اب بیگ ہی میں پریشان سفر حج کی جگہ بیگ سنبھالنے کی ٹینشن تو بیگ مضبوط ہو اچھی ٹرالی ہو اگر ہو سکے آپ افورڈ کر سکتے تو نیا ہی بیگ لے لیں اس سفر کے لیے انشاءاللہ پھر جائیں گے تو کام آئے گا ورنہ مضبوط بیگ آپ کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے یہ ایک احتیاط دوسرا آپ نے احرام خریدنا ہے تو احرام کے لیے امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ دو احرام لے لیں ایک ٹاول کا تولیے کا اور ایک لٹھے کا اور نیچے جو تہبند ہے وہ لٹھے کی باندھے اور اوپر تولیے کا احرام باندھیں تاکہ وہ آپ کو بار بار اوپر والا سلپ نہیں ہوگا اور نیچے اگر آپ تولیے کا احرام باندھیں گے تو وہ تکلیف ہو سکتی ہے ریشز وغیرہ بھی پڑ جاتے ہیں تھوڑا سا موٹا بھی ہو جاتا ہے تو دو احرام لے لیں گے تو یہ اس طرح دو آپ کے سیٹ بن جائیں گے <coughs> احرام لینے کی ایک احتیاط امیر سنت نے سنتے ہیں اس میں بھی رفیق الحرمین میں بھی لکھی ہے کہ احرام لیتے وقت پہن لیں جی ہاں گھر میں پہن کر چیک کریں اور لائ جی اب یہ پیارے اسلامی بھائیوں احرام جو ہے اس کو پہننے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ اوپر لٹھے کی چادر نیچے اوپر تولیے کی چادر اور نیچے لٹھے کی چادر لے لیں چپل بھی آپ نے دیکھ بھال کر لینی ہے جو آپ کے پیروں کے لیے سافٹ ہو تو ان شاء مزید باتیں اللہ نے چاہا تربیتی اجتماع میں ہم سیکھیں گے آج آپ نے سلسلے میں ہمارے شمولیت اختیار کی اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کو حج کا سفر نصیب فرمائے کل رات انشاءاللہ شاء نو بجے براہ راست سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے صلو